اور اس نشست میں اس کی کچھ ابتدائی چیزیں تو وہ ہے سود کے بارے میں جس کو عربی میرے با کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو یوزری بھی کہتے ہیں اور آج کل اس کو انٹرسٹ بھی کہتے ہیں یا مارک اپ بھی کہیں یا جو بھی اس کا نام بینکوں کی دنیا میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں جن چیزوں کے بارے میں سخت ترین وعیدیں ہیں اس میں سے ایک سود بھی ہے شرک کے بعد سب سے بڑی سخت وعید اس کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فعل لمتافعلو فضن بحر بن اللہ و <وَرَسُولِي> کہ اگر تم اس سے بعض نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ علماء نے لکھا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ صرف اسی ایک گناہ کے بارے میں کہی گئی ہے اور احادیث کے پورے مجموعے میں اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ اللہ کے ساتھ جنگ وہ ایک اور گناہ پر کہی گئی ہے اور وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ میرے کسی دوست کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ دشمنی کرتا تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا اچھا دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کوئی غیور تو اگر آپ اس کے دوست کو چھیڑتے ہیں تو وہ ضرور اس پر اگر آپ غلط ظلم کرتے ہیں ناجائز طریقے کے ساتھ اس کے کسی دوست کو تنگ کرتے ہیں تو دنیا میں ایک باوفا آدمی اور ایک غیرت مند آدمی اور ایک بامروبت آدمی ضرور اس پر ایکشن لیتا کہ آپ نے اس کے دوست کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ تو سارے وفاداروں سے زیادہ وفادار ہے اور سارے غیرت مندوں سے زیادہ غیرت مند ہے اور سارے بامروت لوگوں سے زیادہ بامروت ہے تو وہ کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ چھیڑ خانی کو معاف کر سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے ساتھ جنگ ہے باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حلم ہے نا حلم حلیم ہے اللہ تعالیٰ تو وہ حلیم کا تقاضا ایسا فوری ریئیکشن نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے وہ مجھے اس پہ یاد آتا ہے کہ وہ ہم ایک دفعہ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے حرم مکی میں تو بولو مکی جازی صاحب ایک عالم عالمِ حرم میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ان, ان کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں تو فرما رہے تھے قصہ سنا رہے تھے کہنے لگے کہ ایک ایک بگڑا ہوا زادہ تھا اور وہ کہیں سے گزر رہا تھا اور اس نے اپنی کسی عورت کسی دوست عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کسی لڑکی کا دونوں جا رہے تھے اور دونوں بڑے بنے ٹھنے ہوئے تھے اور اس لڑکی نے بھی بڑے لباس پوشاک پہنے ہوئے تھے ایک مجذوب کہیں بیٹھا ہوا تھا رستے کے اندر تو وہ جب گزرے کسی اس رستے کے پاس تو وہاں ایک کیچڑ سا تھا تو وہ مجذوب ایک ڈنڈا لے کر وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کوئی بے خیالی میں ڈنڈا مارا کیچڑ میں تو کیچڑ اچھلا اور وہ جو لڑکی تھی اس کے سارے کپڑوں کے اوپر چلا گیا تو وہ ساری لت پت ہو گئی اس کیچڑ میں تو وہ جو ساتھ اس کا دوست تھا اس کو غصہ آیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس مجذوب کو بری طرح پیٹ ڈالا وہ چیختا بلبلاتا رہا تھوڑے سے وہ آگے گئے تو ایک دم اس شخص کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور وہ بالکل پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو رہا اس کے اوپر تو لڑکی بڑی پریشان ہوئی جو اس کے ساتھ تھی تو تو وہ ایک دم پیچھے بھاگی اور اس مجزوب کے پاس آئی وہ سمجھی شاید اس کو مارنے کی بدعا لگ گئی ہے تو اسے کہنے لگی کہ تم اس کو معاف کر دو شاید تمہارے مارنے کی وجہ سے اس پر یہ تمہیں اس نے پیٹا ہے اس کی وجہ سے کہتا ہے مجزوب نے کہا کہ دیکھ بی بی میں نے پانی میں مارا ڈنڈا تیرے کپڑے گندے ہوئے تیرے یار کو غصہ آیا اور تیرے یار نے مجھے مارا جب مجھے مارا تو میرے یار کو غصہ آیا کہتا ہے تو کہتے ہیں جیتا تو اس نے پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کبھی کبھی تو ایسے اگر یہ قصہ یا واقعہ سچا ہو تو یعنی فوری رد عمل بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک جو ہمارے وقت ہم نے سمجھا ہوا ہوتا ہے وہ جو ہمارے نزدیک تھوڑا یا زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کا حساب استا نہیں ہوتا کہ چیزیں فوراً فوری رد عمل کریں تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہیں اس پر عنما نے گفتگو کی ہے کہ سود پر اللہ ج شانوں نے اتنی سخت وعید کیوں نازل فرمائی ہے جہاں سود کی آیات ہیں جو ابھی آگے دیکھ لیں گے کہ ان میں یہ لب و لہجہ کسی اور گناہ کے بارے میں کیوں نہیں ہے یا یہ لب و لہجہ زنا کے بارے میں شراب کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں جو سود کے بارے میں تو اس کی صحیح وجہ تو اللہ جل شاہان اپنی حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں لیکن جو توجیحات مفسرین فرماتے ہیں اور علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کی جو نظام کا جو نظام دولت کی تقسیم ہے اس ایک نظام کو عدل کے پیمانوں سے ہٹا کر ظلم اور ناانصافی کے نظام کے تحت دنیا کے وسائل کی جو تقسیم ہے یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے جس کو پوری انسانیت سفر کرتی ہے پوری انسانیت اس کا نتیجہ بھگتتی ہے جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھگت رہی ہے کہ دنیا کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ چند افراد کی ہاتھ افراد کے ہاتھوں میں سمٹ چکا ہے اور ان کی دولت ضرب سے ضرب کھاتی چلی جا رہی ہے اور, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایے پر سرمایہ کا جو تصور ان لوگوں نے پیدا کیا ہے اور اس سے وہ اس کو سمیٹ رہے ہیں اور باقی دنیا جو ہے وہ افلاس اور غربت اور بھوک اور مشقتوں کو برداشت کر رہی ہے تو اللہ جل شاہ نے دیگر مصلحتوں کے علاوہ اس وجہ سے اس کے اوپر اتنی سخت اتنا سخت وہ دیا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہا یا باقی بھی آپ آئے تھے دیکھیں گے جو معروف آئے ہے جو اس سے متعلق ہے اس پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا کہ جب ہم سود کی بات کرتے تھے چونکہ قرآن صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ سود کی حرمت شناخت قباحت موجود ہے لیکن ہمارے ہاں یہ بحث چلتی رہی کہ کیا چیز سود ہے اور کیا نہیں ہے یہ جب بینک آئے وجود میں آئے جس جی زمانے میں بھی لیکن جب اسلامی دنیا میں ان کا وجود آیا تو سب سے اہم بحث یہ کھڑی ہو گئی آپ میں اس سے کوئی بھی شاید اس زمانے کا یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ جب یہ بحث چل چل چلی کہ بینکوں کا سود سود ہے یا نہیں تو بعض ایسے نام نہاد قسم کے اسکالرس سامنے لائے گئے جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ سود ہی نہیں ہے یہ جو جب فائنینسنگ بینک کرتے ہیں یہ سود نہیں ہے اس لیے کہ وہ سود تو اس طرح کا ہوتا تھا اور وہ تو کمپاؤنڈ ہوتا تھا اور وہ اس میں جو ہے وہ پرسنل لونز ہوتے تھے اور یہ جو ہے یہ تو کمرشل لونز ہیں اور اس کے ذریعے سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور صنعت کو ترقی ملتی ہے اور روزگار ملتا ہے ایک آدمی جو ہے ان کے دلائل یہ ہوتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بینک سے پیسہ لیتا ہے تو جا کر انڈسٹری لگاتا ہے تو اس انڈسٹری میں پانچ سو مزدوروں کو نوکری ملتی ہے تو مزدوروں کا تو غریبوں کا تو بھلا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں تو یہ تو وہ سود نہیں ہے منع تو وہ والا سود تھا جس سے جس سے ظلم ہوتا تھا تو وہ انہوں نے لکھا تھا ایک عالم نے کہ یہ دلیل بالکل اس طرح کی ہے جیسے ایک ایک ہندوستان کے گویے کے بارے میں کہتے ہیں گانے والا بہت مشہور گانے والا تھا تو وہ کہیں حج یا عمرے کے لیے گیا تو وہاں اس نے ایک عرب بدو کو بڑی ہی بے ترتیبی کے ساتھ گاتے بدو جس طرح ایسے ہی کوئی الاپ تھا کوئی چیز الٹے سیدھے طریقے کے ساتھ تو نوز و وہ ہندوستانی گویا کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گانا سنا تھا جب ہی گانے کو حرام قرار دیا تھا اگر میرا گانا سنتے تو کم سے کم گانا جو ہے وہ حرام نہ ہوتا کہیں اتنا جو بے سرا راگ الاپ ہے نا تو اس کی وجہ سے گانا حرام ہوا ہے. شاید پہلے بھی ایسے لوگ ایسے ہوتے تھے تو اس لیے کہ کسی بھی قباحت کو اگر آپ ٹھیک کر لیں اس کی شکل اوپر سے اس پہ کوئی بھی چیز ڈال کر یہ کہا جائے کہ یہ وہ شکل نہیں ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے تو وہ تو ہر گناہ کے بارے میں ہو سکتا ہے شراب پر بھی یہی دلائل دیے گئے ہیں کہتے ہیں جی شراب جو ہے وہ کہ وہ شراب جو دماغ پہ چڑھ جاتی ہے اور اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی حالانکہ وہ تو اتنی مقدار سے کچھ نہیں ہوتا اور فلانی قسم سے کچھ نہیں ہوتا اور فلانی قسم میں یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے اس کے کچھ فائدے بھی لوگ بیان کرنا شروع کرتے ہیں یہ تو ہر چیز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے سود پر کی جو سادہ سی تعریف جس کو ہر بندہ سمجھتا تھا دور جاہلیت میں اس لیے سود کی قسم کو ربل الجاہلیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو آیا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو انہوں نے یہ تو ضرور پوچھا کہ بے اور ربا تو ملتے جلتے ہیں آپس میں لیکن کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ سود ہے کیا وہ وہی تھا جو ان کے معاشرے میں تھا کہ بغیر کسی اور عوض کے پیسے کے اوپر جو پیسہ لینا تھا بغیر کسی اور عوض کے وقت کو بنیاد بناتے ہوئے یا قرض کو بنیاد بناتے ہوئے. بس اس کو سود کہا جاتا تھا اس کی پھر مزید تفصیل ہو سکتی ہے احادیث میں ایک اور قسم کے سود کا بھی ذکر ہے جو جو صرف واٹر سیل کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس میں چند چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ اگر یہ چیزیں اپنی ہی جیسی چیزوں کے عوض میں ہوں گی جیسے گندم میں اگر گندم کے عوض میں ہوگی یا کھجور کھجور کے عوض میں ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ برابری سرابری ہوگی اور جو اضافہ ہوگا تو وہ سود سمجھا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ لوگ اعلیٰ قسم کی کھجوریں دے کر ادنا اعلیٰ قسم کی کھجور تھوڑی دے کر ادنا قسم کی زیادہ لی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی تجویز فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ بجائے اس کے کس کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچو بلکہ اس کو پیسے کے بدلے میں دو اور پھر پیسے اسی پیسے کے وز میں زیادہ کھجور بے شک خریدو لیکن جب یہ چیزیں استعمال ہوں گی تو ایک دوسرے کے مقابلے میں تو اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی دینی تعلیم کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کے لیے کچھ ایسی اصطلاحات نے وضع کی ہیں جو ہمارے لیے بہت اجنبی ہو گئی ہیں ہمارے عام مجمعے کے لیے اس لیے ہم اس سے کوشش کرتے ہیں کہ بالکل اس کا نام نہ لیں کیونکہ میں اس بات کا اندازہ ہے تو کچھ ساری عمر اسی دشت کی سیاہی میں گزری ہے پڑھاتے ہوئے اس طرح کے حضرات کو کہ وہ اصطلاح آتے ہی ان کا چونکہ وہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے تو ان کا بالکل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اس بات کے ساتھ سمجھ نہیں پاتے کیا ورنہ اگر کبھی یہ تعریفیں اور اس کی اقسام یا اس کی چیزیں اگر آپ کبھی فقہ کی اصطلاح میں پڑھیں تو بڑے ہی مختصر جامع معنی اور بہت ہی واضح الفاظ میں آپ کو کچھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو فخاریں یا سود کی تعریف کی ہے یا سود کی جہاں پر اقسام بیان کی ہیں یا کسی چیز میں سود کس بنیاد پر آتا ہے تو وہ چند لفظ ہوتے ہیں اور وہ دو لفظ ہوں گے کہ اگر یہ دو چیزیں پائی گئیں تو سود ہو جائے گا لیکن اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو جب کھولنا پڑے گا تو وہ اس میں کافی اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے اور اس معاملے میں اس میں شک نہیں ہے کہ امت مسلمہ نے ان چودہ سو سالوں میں اپنی ذہانت کا سب سے بڑا اظہار اور سب سے بڑا اس کی جو اس کا اس کی جو مظاہر ہمارے سامنے موجود ہیں وہ فقہ اسلامی کی شکل میں فقہ کی کتابیں جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کو ان کو دیکھیں کہ وہ وہ تعبیرات جو فقحہ استعمال کرتے ہیں اور جس اختصار اور جامعیت کے ساتھ کرتے ہیں اور جس طریقے کے ساتھ وہ اپنی اپنے تمام افراد کو گھیرے میں لے لیتی ہے وہ بات کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوتی جس کو وہ دائرے کے اندر کرنا چاہیں وہ ایک ہی لفظ کے ساتھ دائرے میں آ جاتی ہے اور جس کو وہ اس دائرے سے باہر کرنا چاہیں تو ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ اس کو باہر کر دیتے ہیں یہ یہ پرکاری جو ہے ہم نے کسی اور فن میں نہیں دیکھی جو جو میں نظر آتی اس ذہین ترین لوگوں کی, کی محنتوں کی وہ جو رہی ہے صدیوں تک اور اس کے نتیجے میں کہ ایسی چیز مرتب ہوئی ہے ایسی چیز بالکل اور صاف ستھری ہوئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسانی عقل کوئی عقل مند آدمی اس کو اگر پڑھتا ہے اس کی اس کے اس کی ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی عقل کی تسکین ہوتی ہے وہ سوچتا ہے تو ذہین ترین لوگوں کے بنائے ہوئے کلیے اور قائدے اور ضابطے ہیں جس کو اس کا اس کا دل اور اس کا دماغ بیک وقت تسلیم کرتا ہے مسلمانوں کی اس کاوش کو آ, مستشرقین چونکہ وہی بڑے سمجھدار لوگ تھے ان میں سے بعض جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنی قوت حافظہ کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ علم حدیث میں کیا ہے علم حدیث اور اس کے متعلقات ہیں رجال ہیں اور و تعدیل ہیں اور علم روعات ہے اس نے مسلمانوں نے اپنے حیران کر دینے والے حافظے کا مظاہرہ کیا کہ ایک آدمی کو ہزاروں لوگوں کے احوال یاد ہیں اور ایک آدمی کو ہزاروں راویوں کے نام یاد ہیں اور ایک آدمی کو ہزاروں احادیث کے متن یاد ہیں اور ان کی صنعتیں یاد ہیں یہ حافظہ بہت مشکل کام ہے اور کہا کہ مسلمانوں نے تو حافظے کا جو مظاہرہ کیا وہ علمِ حدیث اور اس سے متعلقہ علوم میں کیا ہے اور ذہانت کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ علم فقہ اور اس سے متعلق علوم میں کیا ہے کیونکہ جہاں محدث کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے فقی کا کام شروع ہوتا ہے محدث کا کام یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کے بارے میں اس کے اصول کی روشنی میں راویوں کے اور ان کے حالات اور اس کی چیزوں یہ بتا دیتا ہے کہ اس حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کتنی درست ہے تو چلے محدث سے بتا دیا کہ نسبت بالکل ٹھیک ہے جو راوی ہیں سارا کچھ ہمارے ان کی جو اپنی سائنس ہے اس کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے اب اس حدیث شریف کو کیا کرنا ہے اور جس موضوع سے متعلق یہ حدیث شریف ہے اسی موضوع سے متعلق دیگر احادیث بھی ساتھ ہے اور ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں ان کے اندر ایک تعرض بھی نظر آ رہا ہو اور وہ ساری ٹھیک ہو تو یہ محدث کا کام ہی نہیں ہوتا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ حدیث بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے معنیٰ بے شک دونوں کا ایک دوسرے سے متضاد ہے وہ کہتا ہے یہ یہ اس کا کام نہیں ہے کہ عثمان اس, اس تضاد کو دور کرے وہ کہتا ہے بس میری میرے پاس جو فن ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے آپ عجیب حیران کھڑے ہو جائیں گے کہ تینوں پر بیک وقت عمل کیسے ہوگا تینوں تو الگ الگ بات کر رہی ہیں یہاں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فکا میدان میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ان تینوں پر عمل اس طریقے کے ساتھ ہوتا ہے اس پر عمل ان حالات میں ہو سکتا ہے اس پر عمل اس صورت میں ہو سکتا ہے یا اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ اس سوال کا جواب ہو سکتی یہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور موقع بھی دے اور آپ اس فن کو پڑھیں اس بات پر مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اس پورے ذخیرے سے لاتعلق کر اور وہ اجنبی ہے آپ کبھی کسی اسلامی خانے میں جائیں کسی بڑے کتب خانے میں اور صرف کتابیں آپ دیکھتے چلے جائیں آپ نام نہیں پڑھ سکتے سارے دن میں ان کتابوں کے صرف ان کے ٹائٹلز نہیں دیکھ سکتے جو ایک فن میں جتنی کتابیں لکھی گئیں کسی ایک فن میں یعنی مارے پاکستان میں ایسی بڑی لائبریریاں تو نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے اسلام میں ایک لائبریری اتنی بڑی نہیں ہے ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری کے نام سے اسلامک یونیورسٹی کے ایک میں قائم ہے Uh, صرف اس ایک لائبریری میں جس جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم کی ذاتی کتابوں پر مشتمل انہوں نے لائبریری پوری ڈونیٹ کر دی تھی اسلامی یونیورسٹی کو چونکہ ان کے بچے بچے تو تھی نہیں شادی کی رہی تھی انہوں نے تو اس میں جو سیرت کا سیکشن ہے صرف وہ صرف آپ جا کر دیکھ لیں جو سیرت النبی پر جو کتابیں وہ شاید اس ہال سے کے کو سے بھر دیں تو اس سے بھی زیادہ اور دنیا کی مختلف زبانوں کے اس میں اردو بھی ہے انگلش بھی ہے عربی بھی ہے فارسی بھی ہے علاقائی زبانیں بھی ہیں کچھ کچھ مغربی زبانیں بھی ہیں فرینچ اور دوسری زبانوں میں یہ اور اس کو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری کتابوں کو اکٹھا کر دیا گیا اس موضوع سے متعلق وہ تو ایک شخص جتنی جمع کر سکتا تھا تو اس نے جمع کر اور اس کے بعد کسی ادارے نے جتنی جمع کر. تو یہ تو ایک فن ہے اور یقیناً سیرت ان فنون میں سے نہیں ہے ان علوم میں سے نہیں ہے جس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی گئیں کسی عالم نے اپنی زندگی میں ایک تو ہر عالم نے لکھی نہیں ہے اور کسی نے لکھی ہے تو کوئی ایک کتاب لکھی ہوگی لیکن علم فقہ پر اور علم حدیث پر تو ایک ایک عالم نے کئی کئی جلدیں اور بے شمار کبھی آپ صرف علامہ زہبی کی علم حدیث سے متعلق کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو جو تعجب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ ساری کتابیں مثلا ان کی تاریخ الاسلام ذہبی کی مشہور کتاب ہے وہ پچاس جلدوں میں ہے. اور ہر جلد جو ہے وہ کم سے کم چار سو پانچ سو صفحات کے اوپر ہے. یہ صرف ان کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی سیئرو اعلام النبلا چھتیس جلدوں میں اور اس میں ہزار ہا راویوں کے حالات اسی طرح ان کی الکاشیف اور دیگر کتابیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو یا ایک مشہور محدث ہیں ذرا تعدیل کے ماہر ہیں امام مزی نام ہے ان کا ان کی تہذیب الکمال جو ہے وہ میرے خیال اب جو نئی چھپ کر آ رہی ہیں تو اس کے تحقیق و تعلیق کے ساتھ پچاس, پچاس پچاس پچپن پچپن جلدوں میں ایک کتاب اور وہ آپ نے دیکھی ہوگی بیروتی تباہیں ایک صفحے کے اوپر وہ کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے عام آدمی اگر اس کو دیکھے تو وہ یہ سوچے گا صرف امام ذہبی کتابیں آپ لگا دیں ایک لائبریری میں دو چار الماریوں میں بھر دیں تو ایک آدمی یہ سوچے گا کہ اس کتابوں کو تو ایک انسانی زندگی میں پڑھا نہیں جا سکتا اس کو لکھا کیسے کیا اور وہ اتنی محققانہ کتابیں ہیں کہ اس کی ایک ایک سطر تحقیق کے بعد ہے وہ کوئی اخباری کالم تو نہیں ہے یا وہ کوئی ایسی صحافتی قسم کی سرگرمی تو نہیں ہے کہ بس قلم اٹھایا اور جو منہ میں آیا اور جو قلم پر آیا اور جو ذہن میں آیا تو لکھتے چلے گئے وہ تو وہ تو ریفرنس بکس ہیں وہ تو خالص ایک تحقیق کا شاہکار ہے وہ کتابیں اور صدیوں سے ان کتابوں کو مسلمان محققین کھول کھول کر اس سے استفادہ کر رہے ہیں اس کی ایک ایک سطر سے تو یہ ایک زندگی میں کیسے لکھی جاتی اور اس کو لکھنے والے لوگ کتنے عبقری اور کتنے ذہین ترین لوگوں کو لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس پورے اپنے ورثے سے وہ ہو چکی ہے محروم ہو چکی ہے اور اس لیے محروم ہو گئی ہے کہ وہی اس کا شاید ختم ہو گیا دیکھ اس لیے محروم ہو گئی ہے کہ اس کی زبان بدل دی گئی ہے اس کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس نے وہ بنیادی علوم نہیں پڑھے جس کے ذریعے سے ان کتابوں کو سیکھا اور سمجھا جا سکتا تھا جب پاکستان بنا تھا تو اس بات پہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہوگی تو تین آرا تھیں ایک رائے یہ تھی کہ انگریزی ہونی چاہیے ایک رائے یہ تھی کہ اردو ہونی چاہیے اور ایک یہ تھی کہ عربی ہونی چاہیے اصل میں عربی کی بات اس لیے آئی تھی کہ جو اردو تھی تو وہ جو پاکستان جس جغرافیائی حصے پر مشتمل تھا جب بنا تھا یہ چار صوبے یہ تھے اور بنگلہ دیش تھا تو ان میں سے کسی خطے کی زبان اردو نہیں تھی کہیں اردو نہیں بولی جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہی یعنی سندھ تھا پنجاب تھا کے پی کے تھا یا بلوچستان تھا یا بنگال تھا تو اس میں تو کہیں پر بھی اردو نہیں بولی جاتی تھی. تو کسی نے تجویز دی تھی کہ اگر ہم نے ایک ایسی زبان رابطے کی زبان جو سب لوگ سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں تو وہ تو ظاہر ہے کوئی علاقائی زبان نہیں ہو سکتی تو ان تین زبانوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تو اگر ہم نے ایک نئی زبان اپنے اندہاتی بچوں کو جو ایک علاقائی زبان بولتے ہیں چاہے وہ پشتو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں یا سندھی بولتے ہیں یا پنجابی بولتے ہیں یا بنگالی بولتے ہیں ان بچوں کو اگر ہم نے ایک نئی زبان سکھانی ہے اور وہ تو وہ کیوں نہ عربی ہو اور اس کی مثالیں موجود ہیں کہ عالم عربی میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں عربی کو بطور زبان لیا اور آج برق ممالک کے رات میں پچاس ساٹھ سالوں میں تو بعض مسلم لیگ میں بعض جو نیک دل لوگ تھے سردار عبدالرب نشتر صاحب جیسے لوگ ان سب نے کہا تھا کہ ان کی رائے یہی تھی کہ عربی کو قومی زبان بنا اور بیس پچیس تیس سالوں میں ہمارے بچے اس زبان کو سب جان جائیں گے اور قرآن پڑھنے میں اور حدیث پڑھنے میں اور اسے پڑھنے ان کو بہت زیادہ غیر معمولی سہولت ہوگی لیکن چونکہ جو بیوروکریسی ہمیں میراث میں ملی تھی تو اس کو آتی نہیں تھی اور بیچاری بالکل اس سے ناواقف تھی ان کی بالکل تعلیم اور انداز سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیسے چلے گا نظام حکومت کیسے چلے گا کہ اگر اس زبان کو قومی قرار دے دیا گیا اور اس لیے ورنہ آج اس یہ صورتحال بہت زیادہ مختلف ہوتی اچھا جی تو اس پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو سود کے بارے میں میں نے کہا کہ ایک دو فقہا کی تعریفیں اور بڑی جامع اور مانے اور ایک جو ہے وہ اور ایک ہمارے ہاں جو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ شادی اصطلاح میں ہو تو وہ اس کو ہم کوئی ٹیکنیکل تعریف تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی چیز کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ بڑا محتاط معاملہ ہوتا ہے اس کے الفاظ بہت درست ہونے چاہیے سمجھانے کے لیے کچھ چیزوں کو بتاتے ہیں تو آپ یہ کہ آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں جو سود ہمارے ہاں مروج ہے کہ اگر پیسے پر اضافی پیسہ لیا جائے گا اور اس کا کوئی عوض اضافی چیز کا نہیں کسی عوض کے مقابلے میں نہیں ہوگا مسل میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیا اور واپس اگر میں نے آپ سے ایک لاکھ دس ہزار روپے لیا تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ ہزار روپے کس چیز کے مقابلے میں تو آپ یقینا یہی جواب دیں گے کہ یہ اس وقت کے مقابلے میں ہے جو آپ نے واپس کرنے میں جو آپ نے وقت لگایا ہے ایک مہینہ یا دو مہینہ یا چار مہینے چھ مہینے اس کی وجہ سے دس ہزار روپے زیادہ ہوئے تو وقت کو شریعت ایسی کوئی چیز تسلیم نہیں کرتی جس کے عوض میں پیسے لیے جا سکے صرف وقت کو ہاں البتہ اب اس پر آپ کو ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو ایک لاکھ روپئے کا دیتا ہوں اگر آپ کیش مجھے دیتے ہیں اگر آپ مجھے کیش نہیں دیتے ڈیفٹ پیمنٹ پہ لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا دیتا ہوں تو یہ جائز ہے تو پھر یہ بیس ہزار روپے کیا یہ وقت کے مقابلے میں تو یہ وقت کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہیں کہ جس سے میں, میں اس لیپ ٹاپ کی کوئی بھی قیمت لگا سکتا ہوں کسی بھی بنیاد پر یعنی یہ چونکہ ایک چیز ہے اسی قیمت لاکھ بھی ہو سکتی ہے سوا لاکھ بھی ہو سکتی ہے ڈیڑھ لاکھ بھی ہو سکتی ہے دو لاکھ بھی ہو سکتی ہے یہ سب جائز ہیں یہ ساری قیمتیں اس کی اس چیز کی اب ایک بندہ کسی بھی بنیاد پر قیمت ایک رکھے یا دوسری رکھے یا تیسری رکھے یا چوتھی رکھے اس کے ذہن میں پیچھے جو بات بھی ہو لیکن وہ قیمت رکھ رہا ہے اس کی تو وہ اپنے اس اختیار کی وجہ سے یہ چیز جائز سمجھی جاتی ہے لیکن صرف یہ کہنا کہ کسی چیز میں اگر وقت کے عوض میں پیسے بڑھائے جائیں تو جیسے سود میں ہوتا ہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اس پہ کچھ آیات آپ کے سامنے یہ آپ کبھی موقع ملے تو اس کو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں صورت الروم نساء بقرہ آل عمران اور سوریہ بقرہ کی جو آیتیں جو خالص سود سے متعلق ہیں اس میں سے ایک آیت یہ ہے باللہ من الشیطان الرجیم کہ ماں آتا ہی تو مرب اللہ بوافی اموان فلاں یورب عند اللہ وما من تم ان ضکۃن تریدونوجَ اللہ کام المط کہ جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا مطلب یہ کہ تم سود کی وجہ سے جو بڑھوتری یا زیادتی سمجھتے ہو اور محسوس کرتے ہو یا چاہتے ہو اور طلب کرتے ہو وہ اللہ تعالی کے نزدیک بڑھوتری نہیں ہے یعنی وہ حقیقی بڑھوتری نہیں ہے اس کے مطلب یہ ہے حقیقی بڑھوتری وہ ہے کہ جو انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو صحیح معنوں میں مکمل معنوں وہ نہیں ہوگی اور جو چیز انسان دیتا ہے تو وہ ان نمبرز بظاہر وہ کم ہو جاتی ہے لیکن اللہ جانوں کے نزدیک وہ کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بہت بڑھ جاتی ہے اس طرح یہ بتایا گیا کہ جو یہود پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت ہوئی یا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ اخ ذہیم اور کہ ان وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے وہ مانت دی گئی تھی اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے مال نا سبق ظلمن کھا جایا کرتے تھے تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری یعنی اس کو لانت کہتے ہیں اس کا انسان مستحق بنتا ہے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یم حق اللہ الربا محق عربی میں کسی چیز کو بالکل ایلیمنیٹ کرنے کو کہتے ہیں جڑوں سے اکھاڑ دینے کو کہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو بالکل مٹا دیتے اس کے آثار ختم کر دیتے اور ویور صدقات یہ لفظ یوربی جو ہے یہ اسی سے لفظ رب اور تربیت اور ربوبیت اور پرورش اور بڑھانا اور اضافہ کرنا گا اور یور بس صدقات اور صدقات کو اللہ تعالیٰ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں کیا مطلب کہ اس کو ایسے بڑھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک سبقہ کیا وہ خیر کی چیز ہے اس سے خیر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا اضافہ ہوتا چلا جائے گا, جائے گا, جائے گا وہ بڑھتی چلی چلی جائے گی یہ اللہ چل شاہ نے قدرت بیان کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ابھی جس طرح ایک قانون ہے یا آپ میں سے جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہو اگر میں اسے کہوں کہ یہ گلاس اگر میں چھوڑ دوں تو کیا ہوگا تو کسی عقل کے استعمال کے بغیر ہر بندہ کہے گا کہ یہ نیچے جائے گا کیوں نیچے جائے گا اس لیے کہ زمین اس کو کھینچ لے گی اپنی کشش سقل کی وجہ سے یہ قانون ہے اس کو تکوینی قوانین کہتے ہیں تکوینی کون کائنات میں جو چل رہے ہیں ابھی روشنی کیوں ہے تو رے کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو سورج کیوں نکلا اس لیے کہ دن نہ دن کو سورج نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ قانون ہے کہ ایک وقت میں آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ سورج کتنے بجے ڈوبے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے سیکنڈوں کے اعتبار سے کل سورج کتنے بجے نکلے گا تو کس نے یہ طے کیا ہوا ہے تو ایک تکوینی قوانین ہے اللہ تعالی جیسے یہ تکوینی قوانین ہے یہ تشریحی قوانین ہے جو آپ کے سامنے تشریحی قوانین کا مطلب وہ شریعت میں جو اللہ پاک نے ضابطے متعین فرمائے ہیں تکوینی قانون کا کو انسان کی حواس جو اس کے سینسز ہیں وہ اس کا ادراک کر لیتے جیسے سورج کے نکلنے کو گلاس کے گرنے کو پانی سے پیاس کے بجنے کو کھانے سے بھوک کے مٹنے کو اور مار پڑنے سے ضرب کھانے سے تکلیف کے ہونے کو اس کو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کر لیتا ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہوتا یہودی سکھ عیسائی دہریے مسلمان سب مانتے ہیں دن آتا ہے اور زمین گلاس نیچے جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا تشریح قوانین جو ہیں اس کو انسان کے حواس ادراک نہیں کرتے اس کا ادراک صرف اس کا ایمان کر سکتا ہے اس کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے جو نظر نی... ابھی ایمان بھی تو نظر نہیں آتا کیونکہ کہ کی کی کوئی اپنا ایمان نکال کے تو کسی کو نہیں دکھا سکتا تشریح قوانین کا ادراک جو ہے وہ دل کی آنکھیں کرتی ہیں اسی لیے جن لوگوں کے دل جتنے زیادہ زندہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دل جتنے بینا ہوتے ہیں جتنے روشن ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ان چیزوں پر یقین زیادہ ہوتا ہے ہم, ہم میں اور عارف بلّہ لوگوں میں فرق یہ ہوتا ہے ہم عام مسلمانوں میں اور اللہ والوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جتنا یقین تقوینی قوانین پر ہے ان کو اس سے ہزار درجے زیادہ یقین تشریح قوانین پر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کر, کرتا ہے دکھا سکتا ہے وہ کرامتاً ممکن بھی ہوتا ہے کہ گلاس میں نیچے پھینکو اور وہ نیچے نہ جائے یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں بہت سے لوگ میرے خیال ہے مسلمان اولیاء بھی کرتے ہیں اور ہندو جوگی بھی شاید کرتے ہیں کہ چیزوں کو ہوا میں کھڑا کر دینا اور یہ کر دینا تو یہ قوانین تو اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کو توڑنے کی یا اس کے اس کی بھی ایک ایک استثنا اس میں رکھا ہوا ہے اس کو خرق عادت کہتے ہیں ہم ہمارے ہاں کہ عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو روٹین کی چیزیں اور خرق کا مطلب اس کو پھاڑ دینا توڑ دینا وہ ہوتا ہے لیکن تشریح قوانین میں اللہ نے امبیا کو بھی استثنا نہیں دیا تکوینی قوانین میں جوگیوں کے پاس بھی استثنا ہے جوگی کہتے ہیں نا ان کو یہ جو ہندو جوگی ہوتے ہیں جو لوگ تو وہ جوگی بھی اگر چاہے تو تقوینی قانون میں اللہ پاک نے اس میں کچھ استثناات رکھے ہیں کہ کوئی بندہ اس میں عادت کے خرق عادت کر سکتا ہے اور مسلمان ولیہ کے لیے کرامتن اللہ پاک ان کے ہاتھوں پہ کیا کیا کچھ میرے خیال ہے مسلمان علماء میں بہت سخت ترین موقف رکھنے والے لوگوں میں سے علامہ ابن تیمیہ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حد تباتر کو پہنچی نہیں تو تواتر اس کو کہتے ہیں اس کے انکار ہی نہیں ہو سکتا اتنی زیادہ ایک بات اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کا کوئی عقل مند آدمی انکار ہی نہ کر سکے اب اس کا انکار کرنا ایسے جیسے میں کہوں کہ سورج نہیں ہے ثابت کر کے دکھاؤ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ سورج نہیں ہے ثابت کر کے دکھاؤ تو آپ ثابت تھوڑی کریں گے آپ مجھے کسی قریبی پاگل خانے میں جمع کرا دیں کیونکہ یہ کوئی ثابت کرنے کی بات ہے ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو, تو ان بعض اولیاء کرام کی کرامتیں ایسی ہیں کہ اس کو تواتر کی حد تک میں پہنچی ہیں اس کا انکار کرنا اسی طرح کا پاگل پن تو لیکن تشریح قوانین جو اللہ جل شانوں کیا اس میں اللہ نے کسی کو استثنا نہیں دی کسی کے لیے اس کو اللہ پاک نے معطل نہیں کیا کہ تمہارے لیے شریعت معطل خیر تم کر لو تو بھی خیر ہے نہ کرو تو بھی خیر یہ نظام نہیں بنایا اس لیے چونکہ ان کی یہ اہمیت بدرجہاں زیادہ ہے مسئلہ اس کے یقین کا ہے تو یہ اللہ پاک ایک قانون بتا رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا ہوا کہ یم حق الربا و یوربِ کہ ہم کیا کریں گے سود کو مٹائیں گے آخری انجام اس کا بربادی ہوگا آخری انجام اس کا تباہی ہوگا اور آخری انجام اس کا لوگوں کے لیے معیشت کی بدحالی ہوگا ہاں انسان میں یہ وہ ہے کہ اگر وقتی طور پر کوئی چیز اس کو صحیح یہ, یہ،, یہ وہ نہیں ہے یہ تو پھولا ہوا مسل ہے اور یہ جب ان سپلیمنٹس کا اور اسٹیرائڈس کا استعمال بند کرے گا تو یہ واپس سکڑے گا اور پھر ایسا سکڑے گا کہ اپنی عام حالت سے بھی پیچھے چلا جائے گا تو وہ کہتا ہے اب دیکھنے میں وہ بندہ پورا پہلوان نظر آ رہا ہے اور سمجھدار آدمی سمجھ رہا ہے کہ اپنی صحت کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے اور اس کے بڑے تباہ کُن نتائج ہوں گے یہی معاملہ سود کا ہوتا کہ جو عام اس کی ایک رونق سی نظر آتی ہے پیسے بڑھ رہے ہیں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے چیزیں سامنے لوگوں نے سود پر قرضے گاڑیاں لیے بینکوں سے گھر لیے ہوئے تو بندے کو اچھا جی بڑی گھر ہے گاڑی ہے لیکن آپ کسی سمجھدار آدمی سے کہیں گے تو کہے گا کہ تباہی ہے دیکھنے میں آبادی ہے حقیقت میں بربادی تو اللہ وہ قوانین ہے اس کہا کہ مت سود اور زیادہ کر کے اباف و زیادہ اس آیت پر بھی بے دینوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اداف و مت کھاؤ تو تھوڑا تھوڑا کھا سکتے ہو تو جی اگر وہ زیادہ نہ نہیں ہونا چاہیے ضرب اس کو نہ دو باقی ضرب سے پہلے پہلے جمع کر سکتے ہو ضرب نہیں دے سکتے کہتے تو خیر اس سے سود کی وہ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ایک حالت بیان کی گئی ہے کہ اللہ دین الربا لا يقومون إلا كما يقوم وحرم الربا <تصفيق> یہ کل میں نے کسی سلائیڈ پر دیکھا چل رہی تھی آیت شعد حسینہ اللہ صاحب پڑھا رہے تھے اس کو کسی تصویر میں, میں دیکھا کس کس ذیل میں آئی تھی یہاں یہاں پڑھا اسی کلاس عزت من ربی فنتح فلا صلف و امرح إِلَ و خاب الارم فی خالدن کہ جو لوگ سوت کھاتے ہیں یا قرون ربا سود کھاتے ہیں یہ جو قیامت میں کھڑے ہوں گے یعنی جب ان کو اپنی قبروں سے اٹھایا ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے کوئی بدہواس قسم کا بندہ جس کو کسی ہمارے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پر جن آ جائے تو کہتے ہیں بدہباسی کی وجہ سے اس پہ جن آ گیا تو وہ اس کے حواس م... وہ ہو گئے ہیں اس میں اختلال ہو گئے مختلف ہو گئے ہیں تو چونکہ دنیا میں ایک سود خور ہر قسم کے ظلم اور تعدی اور گناہ اور کے تصور سے بے پرواہ ہو کر پاگلوں کی طرح سود کی رقم جمع کر رہا ہوتا ہے تو دنیا میں بندہ جس گناہ میں ہوتا ہے آخرت میں اس گناہ کا جو عوض ہوتا ہے وہ اس سے اس کی مناسبت ہوتی ہے اس کی جو سزا ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیراج پر تشریف لے کر گئے تو جو مختلف گناہوں کے لوگوں کو آپ کو دکھایا گیا تو آپ دیکھیں تو ان وہ جس گناہ میں مبتلا تھے اور جو سزا تھی اس میں ایک کیا تھی ایک مناسبت تھی آپس میں کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے ان کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا؟ ان کی ان کے ان کے ہونٹ کیوں کترے جا رہے ہیں ان کی زبانیں کی کتری جا رہی ہیں تو کہا گیا کہ یہ جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے تو چونکہ کہتا بندہ زبان سے تو اس کی زبان وہاں کتری جا رہی ہے تو, تو دنیا کے گناہوں پر آخرت کی سزاؤں کے درمیان ایک ایک شکل کی مناسبت ہوتی ہے ان کو جو اس کو کہتے ہیں مخبوط الحواس حواس ٹھیک ہوں تو انسانی گفتگو مرتب ہوتی ہے اس کے ایکشنز ٹھیک ہوتے ہیں ایک ایک صحیح حواس والے آدمی ہم میں اور پاگلوں میں کیا فرق ہے جو باہر یہ جو سڑک کے اوپر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے تو ایک تو ان کی گفتگو میں آپ کو دیکھیں گے تو عام تو پیرپت نہیں ہوگا دوسرا ان کے کاموں میں کچھ کرتے جا رہے ہیں کوئی اس کی ترتیب نہیں ہے کوئی اس کا کوئی کیچڑ میں بیٹھا ہے تو کیچڑ کو تھپ تھپا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو کہا گیا کہ سود خور دنیا میں اسی طرح ہی ہے ہر قسم کے انجام سے بے پرواہ ہو کر وہ ہاتھ مار رہا ہے ادھر سے کما رہا ہے اس سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے جبہ کر رہا ہے تو قیامت میں جو اس کو سزا ہوگی تو وہ اسی سے ملتی جلتی کہ اس دنیا کے اس پاگل پن کا ایک اثر اس کے اوپر قیامت کے دن ہوگا کیسے لگے گا اس کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے جیسے اس پہ کوئی جن آ جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا جب بچے بہت ضد کرتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں جن آ اس کا تو یہ تخبہ تو من المس یعنی جس کو شیطان یا جن نے کھپتی بنا دیا لپٹ کر اور وجہ اللہ پاک کیا فرمارے ذالک کا بے یہ سزا اس لیے ہوگی بے ان یہ لوگ یہ کہتے تھے ان نمل مثل الربا یہ این وہ بات ہے جو آج آپ کے سیکولر اور لبرل لوگ کرتے ہیں کہ اگر گلاس سو روپے کا بیچ کر ایک سو دس روپئے لیے جا سکتے ہیں تو سو روپے کیش دے کر ایک سو دس روپئے کیوں نہیں لیے جا سکتے اس میں کیا فرق ہے؟ اگر سو روپے کا بوتل پانی کی ایک سو دس روپئے کی بیچی جا سکتی ہے تو سو روپے کا پرائز بانڈ یا سو روپے کا کوئی اور ایسی چیز تو اس پر اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ کیوں ناجائز ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے تو سود کی طرح کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حل اللہ البََحر ربا کہ اللہ پاک نے بیع کو حلال قرار دیا اور بیع کو بے کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب جس کے پاس فمن جا اہم عزت المر اب جس کو یہ نصیحت پہنچ گئی اور فن اور پھر وہ بعض آ گیا تو فل ما صلف تو اس سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا وہ امرح اللہ اور اس کا باطلی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا وہ من آدا اور جو ان احکامات کے پہنچ جانے اور آ جانے اور سن لینے اور سمجھ لینے اور اسلام لے آنے کے بعد پھر سے یہ کام کریں گے فلائک النار کہا کہ یہ لوگ پھر دوزخ میں ہوں گے دوزخ والے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اگر عقیدہ بھی ساتھ ہوگا تو ہمیشہ رہیں گے اور اگر عقیدہ ٹھیک ہے اور صرف سود میں مبتلا ہے تو پھر تو اپنی سزا بھگت کر پھر نکل آئیں گے یا جہاں پر جہاں پر بھی خلود قرآن میں آگ میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے وہ اس چیز کو جائز سمجھنے کے ساتھ ہے یعنی ایک بندہ سود لیتا ہے اور پھر اس کو جائز بھی سمجھتا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ باہر ہو جاتا ہے اسلام سے تو جب اسلام سے باہر ہو گیا تو وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ایک بندہ سود لیتا ہے یا دیتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے ظاہر بات ہے تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگت کر پھر کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو چونکہ ہر مسلمان کو جنت میں ڈالیں گے تو اس کو بھی ڈالیں گے یہ آیت تھا کہ ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو وزر ما بقی من الربا اور جو کچھ سود کا تم لوگوں پر ہے کھاتا باقی اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اور فعلم تف آلو اور پھر اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو فنو تو اعلان سن لو بربین من و رسولی جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یعنی تم تم گویا کہ تم ایک جنگ کر رہے ہو وہ تو تم فنک مر اور اگر تم توبہ کر گے تو تمہارے اصل کیپٹل تمہارا, تمہارا تمہیں مل جائے گا اور نہ تم کسی ظلم کرنے پر تمہیں لا تظلمون لا نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا یہ وہ آیت ہے جو میں نے کہا کہ بڑی سخترین بعید ہے کچھ تھوڑی سی روایات میں آپ کے سامنے سے خلاصہ سا بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات خطرناک گھاٹیوں سے جس میں انسان اگر کھائیوں سے اور تباہی اور بربادی کے گڑھوں سے کہا کہ بچو اجتنی سات باتوں سے کہا کہ بہت بچو اس میں سے تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کون سی ہیں سات باتیں تو آپ نے جو اس میں پہلی بات تو فرمائی وہ شرک تھی دوسری بات جو فرمائی وہ جادو تھی تیسری بات فرمائی وہ قتل تھی قتل نا حق اور چوتھی بات اس میں جو بیان فرمائی وہ سود کھانا تھا پانچویں بات یتیم کا مال کھانا تھا اور اس کے بعد چھٹی بات جو ہے وہ جہاد سے جی چرانا اور بھاگنا اور اور وہ کرنا تھا اور, اور آخری بات جو ساتویں جو تھی وہ یہ تھی کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اس آپ نے فرمایا نہیں یہ بڑے اکبر القبائر جس کو کہنا چاہیے کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو جن کو آپ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا تو اس کے اندر بھی شرک موجود ہے اچھا جی یہ وہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ آپ نے دو بندوں کو دیکھا اور وہ اسی طرح خون کے اس میں تھے اور جب وہ نکلنا چاہتے تھے تو ان کے سامنے ایک آدمی تھا اور وہ جب وہ نکلنا چاہتے تھے اس اس نہر میں سے تو اس کو وہ پتھر مار کر دوبارہ واپس پھینک دیا جاتا تھا اس سے تو کہا کہ یہ کیا آپ نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے اس کو اس کی سزا دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ تھے اور بہت ہی نرم خو اور نرم دل تھے اور سخت زبان نہیں استعمال فرمایا کرتے تھے لیکن آپ نے لانت فرمائی سود کے کھانے والے اور اس کے لینے والے دینے والے لکھنے والے اور گواہ بننے والے اچھا اس سے کچھ چیزوں کو اور میں آپ کو بتا دوں اس سے اس سے متعلق ہے uh, علماء کا جو فتویٰ ہے جن فتوا پر ہم عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کنونشنل بینک کی نوکری جو ہے یا کسی انشورنس کمپنی کی نوکری جو ہے وہ ناجائز ہے اس کے ناجائز ہونے کی uh, کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دو وجوہات عام طور پر اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ایک یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہی وہ غلط ہے اگر فرض کیجئے تو اس کی اجرت بھی غلط ہوگی جو کام جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا اگر اس حرام کام کے اوپر کوئی بندہ کوئی اجرت لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اجرت بھی حرام ہوگی اور اگر جہاں سے اس کو اجرت دی جا رہی ہے فرض کیجئے کوئی آپس میں طے ہوتا ہے کسی کوئی کام اور آ, اس آدمی کے ذمے اس میں جو کام ہوتا ہے لیکن وہ وہ کام خود فینفسی غلط نہیں ہوتا تو لیکن جو اجرت ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی دو تین چار دوست چار چور تھے ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہم رات کو چوری کریں گے اور پیسہ لے کر آئیں گے تو ایک کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے صرف کنڈی کھولنی اپ, اپنے گھر کی کنڈی کھول کر ہم جب واپس آئیں گے تو مالا دروازہ بھی کھولو تو اور اس کی بنیاد پر اس کے لیے بھی کوئی حصہ متعین کر دیا اسی رقم میں سے چوری کی رقم میں سے تو اب کنڈی کھولنا تو ناجائز کام نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ کہ میں نے کیا کیا اس میں سے میں نے تو کام غلط کیا ہی نہیں میں نے تو ان کے لیے جاتے ہوئے کنڈی کھولی جب چوری کے لیے جا رہے تھے واپس جب آئے تو میں نے تو کنڈی کے پاس بیٹھا رہا اور پھر جیسے واپس آئے تو ان کے لیے کنڈی کھولی تو اس پر جو مجھے ملا ہے جو اجرت ملی ہے وہ کیسی ہے کوئی فتویٰ پوچھے پوچھتے ہیں چور لوگ بھی فتوحے پوچھتے ہیں بازوں کا ڈاکو بھی پوچھتے ہیں باقی لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آمدن جائز ہے یا ناجائز تو آ, یہ جو کنونشنل بینکوں کا پول ہے یہ خود پول سارا کا سارا ناجائز نہیں ہوتا اس سے نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی اور دوسرے لوگوں کی سیونگز کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہوتا ہے یعنی دیکھیں کنونشنل بینک کیا ہے کہ آپ نے پیسے جمع کرایا اس نے کرایا اس نے کرائے اس نے, کرائے, اس نے, کرائے, اس نے کرائے اور تو وہ پیسے تو سارے آپ کی کے پیسے ہیں تو وہ تو جائز ہیں ناج... اور یہ سب اس سے ان کا ایک پول کریٹ ہو گیا جس میں سارے پیسے چلے گئے اب ناجائز تو دو چیزیں ہیں ایک ان کے ساتھ کوئی سودی معاہدہ کرنا ناجائز ہے کہ ہمیں سود دو گے تو اور ایک وہ سود بھی ناجائز ہے جو ظاہر بات ہے اس کے اوپر آئے گا اسی بنیاد پر آ... علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ سودی بینکوں میں جن لوگوں کا کام ایسا ہو جو سود سے متعلق نہ ہو تو ان کی نوکریاں جائز ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کر یہی ہے کہ چونکہ وہ پول جو ہے اچھا اس کی تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل سی ڈیٹیل ہے اگر میں سمجھا پاؤں آپ کو کہ مال کے بارے میں یاد رکھیے گا مال کے بارے میں کہ مال حلال اور حرام کے مل جانے سے سارا حرام نہیں ہوتا لوگ بڑی غلط مثال دیتے ہیں کہ جی پانی کے تالاب میں اگر ایک کترا شراب ڈال دی تو سارا وہ ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے تو اگر حلال حرام ملا تو سارا حرام ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ تو ظاہری نجاستیں ہیں نا تو یہ اس سے ہوتا ہے اس طرح کہ اگر آپ نے ایک گلاس ہے اس میں آپ نے ایک کطرا کوئی غلط مشروب ڈال دیا تو سارا پانی نا جائے وہ ہو جائے گا حرام ہو جائے گا. یا ناپاک ہو جائے گا مال کے مسئلے میں یہ ہے کہ مال میں حلال حلال رہتا ہے اور حرام حرام رہتا ہے اگر کسی بندے نے اپنی تنخواہ لی پچیس ہزار روپیہ کسی پولیس والے ٹریفک سرجنٹ نے اور وہ ایک جیب میں ڈال دی اپنی پچیس ہزار اپنی تنخواہ لے کر پھر جاتے جاتے کسی سے پانچ سو روپئے رشوت لے کر وہ بھی اسی جیب میں ڈال دی اور سارے نوٹوں کو آپس میں پھینٹ بھی لیا تو اس سے یہ سارا کچھ حرام نہیں ہوگا اس میں سے بس 500 سو حرام ہے کوئی سے 500 روپے بغیر متعین کیے ہوئے اس فرض کیجئے وہ پانچ سو روپے جیب میں ڈال دی اور سو سو کے پانچ نوٹ نکال کر وہ واپس دے دیے تو بھی ٹھیک ہے اور باقی اس کی ویسی حلال چیز دی. ایک تو یہ بات ایک عمومی اصول یاد رکھیے گا کہ حرام مال کے معاملے میں حرام اور حلال کا مل جانا سب کو حرام نہیں کرتا یہ بات طے ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو مکس مال ہوتا ہے حلال حلال اور حرام کا اگر اس میں غالب جو ہے زیادہ جو ہے وہ حلال ہے تو کسی تیسری پارٹی کے لیے جو کانٹریکٹنگ پارٹیز کے علاوہ کوئی کوئی بندہ ہے اس کے لیے اس پول میں سے کچھ لینا حلال میں سے لینا سمجھا جائے گا تو کنونشنل بینکوں کا جو پول ہوتا ہے وہ بوجہ دیکھیں کبھی بھی کیپٹل پر سود زیادہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے سے جو لوگ بینکنگ کا پس منظر رکھتے ہیں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پرسنٹیج ہوتی ہے سود کی اور کیا کہتے ہیں اس کو کیپٹل کی تو جب کیپٹل اور اس کا سود اکھٹا کیا جائے کسی ایک پول میں تو وہ لازماً کیپٹل زیادہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا اس لیے اگر کوئی بندہ ایسی کوئی نوکری کرتا ہے تو علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس کی اگر وہ تو کیشل بینکوں کی نوکری ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے کمرشل بینکر وہ کام ناجائز کیونکہ وہ اس میں آ رہا ہے یہ جو میں نے بتایا کہ یا کاتب میں آ رہا ہے یا شاہد میں آ رہا ہے اس کے کوئی شکلیں آج کل مختلف ہیں مثلا ایک بندہ یعنی کسی بھی پیمانے سے اس میں تعاون کرنا ہے ایک کیشئر ہے تو وہ سود کی رقمیں گن رہا ہے اور سود کی رقموں کا اندراج کر رہا ہے لکھ رہا ہے دے رہا ہے سسٹم میں انٹر کر رہا ہے اور ایک جو ہے جو لوگ باہر کام کرتے وہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ آؤ بھائی اکاؤنٹ کھولو اور بتا رہے ہیں کہ ہم یہ اکاؤنٹ میں ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم اس اکاؤنٹ پہ اتنے پیسے دیتے ہیں اس پہ اتنے پیسے دیتے ہیں تو یہ کام ہی سارے سود کے کے زمرے میں آتے ہیں اس لیے ان کی تنخواہیں جو ہے وہ ناجائز ہیں اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے تاؤباز علماء نے تو ذرا ایک دور کی چیز لے کر کہا ہے کہ چونکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مثلا اگر ایک باورچی بھی ہے تو وہ انہی کے لیے کھانا پکا رہا ہے اور اگر ایک گارڈ ہے تو وہ انہیں کی حفاظت کر رہا ہے اور اگر ایک ڈرائیور ہے تو انہی کی گاڑی چلا رہا ہے لیکن میں نے اس طرح کیا کہ سب سے پہلے غالباً یہ شاید مولانا کو یاد ہو مجھے تو یہ میں نے سنا اسی طرح یہ ہے کہ شاید یہ یہ فتویٰ کہ کمرشل بینکوں کے سود سے غیر متعلق لوگ کی نوکریاں جائز ہیں شاید مولانا مفتی جمیل احمد صاحب کا شاید یہ پہلا فتوا تھا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب تھے جامعہ اشرفیہ کے مشہور مفتی تھے اور جس بار انہوں نے یہ فتویٰ دی مجھے ایک دفعہ دارالعلوم کراچی بہت بڑے استاذ ہیں حضرت مولانا محمود اشف صاحب برکات برکاتہ تو وہ فرما رہے تھے کہ جب یہ فتویٰ آیا تھا تو لوگوں نے بڑا اس کے اوپر ہنگامہ کیا اور کہا کہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب سٹھی آ گئے ہیں. عمر زیادہ ہو گئی اب ان کے وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بینک کی نوکری کیسے کسی کے لیے جائز ہو سکتی ہے یہ غیر سودی نوکری غیر سودی کاموں والا تو کہا کے کہ بعد میں آہستہ آہستہ اور حضرات نے بھی جب اس پہ زیادہ غور و فکر کیا تو یہی فتو پھر اور بہت سی جگہوں سے بھی آ گیا لیکن کچھ حضرات اب بھی اسے اختلاف کرتے ہیں بارہ آپ سر ایک اور روایت میں تو ایک تو یہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کی نوکریاں تو ہیں ناجائز انشورنس کمپنیوں کی ہوں یا کمرشل بینکوں کی ہو یا سود کی کسی بھی درجے میں اور اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس بندے کو جلد از جلد اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جانا چاہیے جتنا جلدی اس سے جان چھڑا سکتا ہے تو وہ چھڑا لے گا میں یہاں لاہور میں ہی مجھے ایک صاحب ملے کسی نے ملوایا اور وہ صاحب جو تھے وہ ایک بہت مشہور بینک کے انٹرنیشنل بینک ہے اس کے سوئٹزر لینڈ کے کنٹری ہیڈ رہے تھے ہیں ابھی بھی تو اس کے بعد اللہ پاکر ان کو ہدایت دیتی اور انہوں بینک کی نوکری چھوڑی اسے یہ نہیں کہ چھوڑی بلکہ اتنی سینئر پوزیشن پر ہونے کے باوجود انہوں نے یہ طے کر لیا کہ آج تک میں نے جتنی تنخواہ لی ہے بینک سے اور جتنے پرکس اور پرولیجز لیے ہیں میں اس سب کو اللہ کے رستے میں سبقہ کروں گا تو وہ اس لیول پر جا کر میں نے بتایا نا کہ سوئزرلینڈ جیسے ملک کی کنٹری ہیڈ وہ بھی ایک بہت مشہور انٹرنیشنل بینک ہے تو کہنے لگے کہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ زیرو کیپٹل سے میں نے کاروبار شروع کیا واپس آ کر جب طے کر لیا چھوڑ دیا تو چونکہ لاہور میں کام کیا ہوا تھا تو کہتے ہیں یہاں پر سارے جان پہچان تاجروں سے اور لوگوں سے بہت زیادہ تھی تو انہوں نے امپورٹ یہ چاولوں کی ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تو تبلیغی جماعت سے چونکہ ان کا تعلق ہے تو چار گھنٹے کہتے ہیں میں کاروبار کو دیتا ہوں اور آٹھ گھنٹے مسجد کو دیتا ہوں روز اور اس چار گھنٹے کے کاروبار میں وہ اس وقت اللہ پاک نے انہوں نے وہ سارے پیسے بھی واپس کیے وہ جتنے تھے اور ابھی بھی ماشاء اللہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور معمول ان کا وہی ہے صبح آٹھ سے لے کے بارہ شاید بطارتے کوٹائیوں اور دس سے لے کے دو تک وہ ان کا وقت جو ہے وہ کاروبار کا ہے باقی سارا وقت مسجد آٹھ گھنٹے روز مسجد کے اور اس تنخواہ سے جو ان کو اس بینک سے ملتی تھی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ وہ کما رہے ہیں اور وہ سارا بوجھ بھی اپنا اتار چکے ہیں جو جو کچھ وہاں سے لے چکے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے اور پھر اللہ چلا شان اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور وہ آگے آگے نکل آتا ہے اسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں اکثریت جو لوگوں کی سود کے اندر ملوث ہو جائے گی اور جو لوگ براہ راست ملوث نہیں ہوں گے بالواسطہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان پہ سود کا غبار ضرور پڑ رہا ہوگا یہ وہی زمانہ ہے جو ہمارے اوپر آ گیا ہے کہ اگر آپ ذاتی طور پر نہیں بھی لے رہے تو جن کمپنیوں اداروں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں جن جگہوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں یا جن حکومتوں کے کی چیزوں سب کوئی نہ کوئی اس میں سے ضرور اس میں شریک ہوتا ہے یعنی اس چین کو دیکھا جائے لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا اس بات سے لوگ ایک غلط اور مطلب نکالتے ہمیں ملتے رہتے ہیں چونکہ سارے دن اس طرح کے لوگ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں سود کے مسئلے کو اس طرح چھوڑ دینا چاہیے کہ حکومت پاکستان نے جب سود لے لیا تو گویا یہ ہم سب کی طرف سے لے لیا اور اب ہم سب اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اب ہمارے لیے رستہ کھل گیا اب جتنا مرضی لیتے رہو اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں میں فلانی کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور میری کمپنی نے چونکہ سود لیا ہے مثلا میں پیپسی میں کام کر رہا ہوں یا میں ہونڈا میں کام کر رہا ہوں یا میں یو فون میں کام کر رہا ہوں یا میں ٹیلینور میں کام کر رہا ہوں تو چونکہ ٹیلینور نے سودی معاملات کیے میں تو اس وجہ سے میرے لیے بھی اجازت ہے کہ بچ تو سکتا نہیں ہوں تو بس جب تھوڑا اور زیادہ تو سارا وہ کہتے ہیں کہ لکھ اور ککھ جو ہے وہ سارا برابر ہوتا ہے تو اب جو ہے بس وہ ٹھیک ہوگی یہ بالکل غلط بات سرے سے غلط بات تو انسان جو ہے یہ اس کا غبار جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اگر وہ کسی جو اس کے غیر اختیاری سے امور غیر اختیاری ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو کمپنیاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جو کمپنیاں سود لیتی ہیں سود پہ رقم لیتی ہیں <coughs> تو وہ قرضہ ہوتا ہے جو کانٹریکٹ اس کا غلط ہوتا ہے ناجائز اور حرام ہوتا ہے اور جو وہ سود دیتی ہیں وہ دینا حرام ہوتا ہے خود وہ قرضہ تو حرام نہیں ہوتا پتا نہیں یہ بات آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے ویسے میں نے اگر آپ سے ایک لاکھ روپیہ لے لیا خدا نہ خاص طلّہ نہ کرے کسی نے لے لیا ایک لاکھ روپئے سود پر تو ایک تو یہ سودی کانٹریکٹ حرام ہے سخت گنا ہے کبھی بچھا بڑے اور جو اس پہ سود دیا جائے گا وہ رقم بھی حرام ہے. اس کے لیے لینے والے کے لیے جو لے رہا ہے لیکن یہ جو ایک لاکھ روپے ہے جو بطور قرض لیا گیا اور یہ تو خود حرام نہیں ہوتا تو اس لیے ایسی کمپنیوں میں کسی کا بھی فتوا نہیں ہے کہ اگر کوئی کمپنی اس طریقے کے ساتھ یہ جو بڑی کمپنیاں کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ کرتے تو اس میں نوکری کرنا حرام ہو گیا اور یہ جو ہے وہ سود میں بندہ مبتلا ہو گیا اس کمپنی کی وجہ سے جو لوگ جن کا کام ٹھیک ہے اور دوسرے کام کر میں اس سے مراد وہ نہیں کہ وہ جن کا پورا کام ہی غلط بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کا پورا کاروبار ہی ناجائز ہے یا سارا کچھ ہی غلط ہے عام میں اس کی بات کر رہا ہوں جو جو کام کچھ اور کرتی ہے لیکن ان چیزوں میں بھی کسی درجے میں ملوث ہو جاتی ہیں یہ زمانے کے بارے میں فرمایا اچھا جی ایک چیز جو یہ ہے کہ سود کی ایک ایک اگر یہ آپ عربی میں یاد کر لیں تو آپ کو بہت آسانی رہے گی یہ لفظ یہ جو بھی آپ کے سامنے لکھے ہوئے کل قرضن جرا نفان فہو ربا شاید ربا کی اس سے زیادہ عام فہم تعبیر آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی کہ ہر وہ قرضہ کل قرضن کا مطلب ہے ہر وہ قرضہ جرہ نفان جو اپنے ساتھ کوئی منافع کھینچ لائے جرا کہتے ہیں کھینچنے کو گھسیٹ لانے کو گویا کہ تو فہو ربا تو وہ کیا ہے سود کوئی بھی فائدہ اگر آپ کو پہنچائے اسی لیے حضرات فقہا کی احتیاطوں میں یہ لفظ آتا ہے کہ کسی سے قرضہ لے لیا تھا تو پھر اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ فائدہ بھی اس سے نہ اٹھائیں کیونکہ ہم نے اس سے قرضہ لیا ہوا ہے اس کی اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ نے کسی اپنے آپ سے قرضہ مانگا آپ کے ملازم نے آپ کے گھر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے ایک بچہ کام کرتا ہے تو آپ سے اسے کہا جو دس ہزار روپیہ قرضہ دے دو آپ نے کہا دے, دے دیا تم اب تم یوں کیا کرو کہ جب تک تم نے میرے پیسے نہیں دیے تو روزانہ میری گاڑی صاف کر دیا کرو یہ, یہ, یہ خدمت جو ہے یہ رب کیونکہ یہ نفع کس سے حاصل کر رہے قرض یہ نفع کس سے حاصل کر رہے ہیں قرض قرض سے اگر کوئی فائدہ اٹھایا قرض دے کر اپنی کیپٹل اماؤنٹ کی واپسی کے علاوہ کوئی بھی فائدہ اٹھایا وہ سود ہے اب وہ چاہے پیسوں کی شکل میں ہو چاہے سروسز کی شکل میں ہو چاہے کسی فیور کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو وہ, وہ وہ ربا ہوگا یہ اس کی سب سے عام فہم تعریف ہے اگر آپ اس کو یاد کر لیں کہ کلو قرض نفان ربا دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا قرض ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرض حسنہ قرض تو حسنہ ہی ہوتا ہے غیر حسنہ تو کوئی قرض نہیں ہوتا تو حسنہ کو جو قرض کے ساتھ لگایا گیا یہ ہسارا کسو کہتے ہیں ربی؟ او نیکیو کہتے ہیں تو قرض اصل میں ایک نیکی ہے قرض قرض تجارت نہیں ہے. نہیں ہے ہے قرض کوئی کاروبار نہیں ہے قرض نیکی ہے تو جو نیکی پر کوئی بندہ کیسے کما سکتا ہے یہ تو ایسے جیسے آپ کہیں کہ جی میں نماز پڑھوں گا تو مولوی صاحب مجھے دس روپے دیا کریں کہ میں نماز پڑھی تو نماز تو نیکی اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس کا معاوضہ کیسے کسی سے طلب کیا جا سکتا ہے تو قرض جو ہے اس لیے اللہ پاک آپ کو جب اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہوں تو آپ کو اللہ پاک نے دو اختیارات دیے اس اضافی پیسوں سے آپ نے کاروبار کرنا ہے یا آپ نے نیکی کرنی ہے آپ کو اختیار دیا آپ پر لازم تو نہیں کیا قرض ضرور دو لوگوں کو آپ نے کہا جی میں نے کاروبار کرنا ہے تو اللہ پاک پھر آپ سے گویا یہ کہتے ہیں کہ پھر قرض نہ دو کسی کو کاروبار کرنا ہے تو اب کاروبار کے رستوں میں اس کو لگا کاروبار کے راستے آ جائیں گے آگے تھوڑے سے بتا رہا ان رستوں اب تم اس سے خرید و فروخت کرو تم اس سے پارٹنرشپ کر لو کسی کے ساتھ تم اس پر کوئی چیز لے کر کرائے پر دے دو یہ سارے تمہارے لے جائز ہیں لیکن یہ کہ تم اس پیسے کو وہ سمجھو کہ میں اس سے کوئی چیز قرض دے کر میں کماؤں گا یہ رستہ اللہ پاک نے بند کیا بھائی اسی لیے لوگ ہم سے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ کہ اے اے انفلیشن اتنی زیادہ ہے اور پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ہوتا ہے پیسہ اس میں شک نہیں کہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اور انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے تو اگر آپ نے سو روپے دیے تو وہ کچھ مدت کے بعد اسی روپے رہ جاتے ہیں خاص طور پر آج کل جو صورت چل رہی ہے اب سوچیں اس میں جس نے آج سے دو سال پہلے کسی کو ایک لاکھ روپے دیے تھے تو دو سال پہلے کیا تھا ڈالر کا ریٹ اچھا چار چا... دو سال سو یا ڈھائی تین سال پہلے شاید سو روپے ریٹ ہوگا ہاں ہاں اور اب کیا ہے آج کیا ہے ایسے چالی تب سوچے آپ کہاں سے کہاں بات جا چکی ہے تو ظاہر بات ہے وہ فقط تو پڑا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو دوسرے اختیار دوسرا ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے اور آپ اس کی اس ڈرتے ہیں کہ ڈی ویلیو نہ ہو جائے تو آپ پھر کسی کو ڈالر میں قرضہ دیں سونے کی شکل میں دے دیں آپ کسی سے کہیں کہ میں تمہیں ایک تولہ سونا دے دوں گا ایک وہ کیا بسکٹس نہیں ہوتے ٹکیاں جو ہوتی ہیں تو بسکٹ میں تمہیں ایک تولا دے دوں گا تو مجھے ایک واپس کر دینا یا میں تمہیں ہزار ڈالر دے دوں گا تو تم مجھے ڈالر واپس کر دینا تو اگر کسی نے فرض کیجیے سے سال پہلے کسی کو ڈالر دیے تھے اور وہ بھی ڈالر ہی واپس لے لے گا تو اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا اور جسے روپے میں دیے یہ یہ یہ تدابیر تو آپ اختیار کر سکتے ہیں یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ جب میں نے تمہیں قرضہ دیا تھا ایک لاکھ روپے تو اس کو کا ڈالر جو اتنے کا تھا سو روپے کا تھا اب ایک سو پینتالیس روپیہ کا تو اب تم مجھے ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپیہ واپس کرو یہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے جس کرنسی میں آپ دیں گے اس کو یا جس شکل کے اندر آپ دیں گے اسی شکل کے میں آپ بغیر کسی اضافے کے اس سے وصول کریں گے اور قرض کو نیکی سمجھ کر کریں گے اور اس کے جو بھی یہ کانسیکوینسز ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ کر کریں اس کو جو ہے وہ وہ نہیں بنایا جا سکتا اس کو ذہن. اس لیے کہ شریعت نے میں اس پر امام غزالی کو چیزیں میں نے اس پہ ڈالی ہیں آپ دیکھ لیں گے شریعت نے یہ جو سونا چاندی وغیرہ ہے دراہم دنانیر ہیں یہ اس کو ایک میڈیم آف ایکسچینج بنایا ہے اعلیٰ تبادلہ بنایا ہے یہ خود اپنی ذات میں کوئی کماڈیٹی نہیں یہ تبادلہ کرنے کے لیے جس طرح پتھر کے با... اگر آپ جائیں نا کسی دکاندار کے پاس تو اس کے ایک طرف ترکڑی کے ایک طرف اس نے ایک باٹ رکھا ہوا ہوگا دوسری طرف مال رکھے گا تو کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ میں ایک کلو انگور بھی لے لوں ساتھ وہ ایک کلو کا باٹ بھی لے لوں کیونکہ باٹ تو اسے سے کام کا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ تو وزن کرنے کے لیے اگر آپ کوئی کاروبار نہیں کرتے تو آپ باٹ کیا کریں گے اس تو یہ سمجھیں کہ یہ جو دراہم اور دنانیر ہے یہ باٹ ہے جو ایک طرف رکھے جاتے ہیں اور کموڈیٹیز کو اس پہ تولا جاتا ہے اور اس پر اس کی قیمتیں متعین کی جاتی ہیں اس لیے خود اس کی جو قیمت ہوگی وہ اس کی فیس ویلیو سے اگر وہ کرنسی ہے یا اس سے جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوگا تو اپنے وزن سے زیادہ نہیں ہوگی چونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پرانے زمانے میں جو دینار کہلاتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا اور جو درہم کہلاتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا ان میں نام ان کے مختلف ہوتے تھے ایک تو دین دینار عراقی اور دینار بصری اور دینار کوفی تو اس کا تعلق اس کے اس کی آہ آہ وزن سے اور اس میں جو جو کیرٹس کا فرق نہیں اس طرح آج کل ہوتا اس کے کیا کہیں گے اس کو ہاں کھوٹ اور خالص ہونے کے اعتبار سے ہوتا تھا جیسا آج کل ہوتا ہے سونا میرے خیال ہے اٹھارہ کیرٹ سے شاید شروع ہوتا ہے اور چوبیس کیرٹ تک جاتا ہے تو وہ یہ اس کی یہ جو اٹھارہ سے چوبیس تک کا فرق ہوتا ہے یہ کس بنیاد پر ہے کہ کھوٹ کتنا ہے اور اصل سونا کتنا ہے اس کے اندر تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور اسی بنیاد پر در, درہم اور دینار بنتے تھے تو ایک تو یہ یہ چیز اس میں ہو گیا اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ سمجھا جائے گا کہ اگر آپ ربا کس کو کہیں گے اگر انکریز کیا آپ نے ان دا فارم آف کیش اور کائنڈ یا کوئی سروسز میں کسی بھی صورت میں نفع آپ لے رہے ہیں اپنی اصل اس کے اوپر اور یا ایکسچینج فار وچ دیر از نو کنسیڈریشن دو جو دیٹ از ایکسیپٹیبل ٹو تو اگر کوئی آپ بغیر عوض کے پیسے اضافہ کر کے لے رہے ہیں کہ اچھا اس میں ایک چیز اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اضافہ اس طرح کا ہے کہ طے نہیں کیا وسن مجھے کسی نے ایک لاکھ روپئے دیے ہوئے تھے قرض ہنسنا تو کوئی ہمارے درمیان اضافہ بڑھوتری طے نہیں تھی لاکھ میں نے واپس کرنا تھا مجھے ویسے ہی خیال آیا کہ اس بیچارے نے تین سال پہلے لاکھ روپیہ دیا تھا اب تو لاکھ گر گیا بہت زیادہ تو میں اس کو ویسے ہی بیس ہزار روپے اور دے دیتا ہوں تو یہ جائز ہے. اس کو سود نہیں سمجھا جائے گا بشرط ہے کہ یہ ان کے درمیان طے نہ ہو یہ ان کے درمیان اس کا وہ نہ ہو ایک بندہ ویسے ہی ادائیگی کرتے ہوئے ضروری کے وجہ اس کی یہ ہو بعض لوگ اس طرح ہی کرتے کوئی قیمت نہیں گری شری اور وہی ہے سارا کچھ اپنی جگہ کھڑا ہے اس کو ویسے ہی خیال آیا کہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑی نیکی کے وقت مدد کی تو میں اس کو اس جذبے سے مغلوب ہو کر کے میں بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کروں اس سے ہمیشہ بھلائی کی پیسے دیے مجھے تو میں اس کو ایک لاکھ کی بجائے چلے میں دو لاکھ دے دیتا ہوں اس کو یا ڈیڑھ لاکھ دے دیتا ہوں یا کوئی اور چیز ساتھ دے دیتا ہوں تو اس صورت میں یہ اس کے لیے جائز ہوگی اور اس کو ادائیگی کے اندر ایک مروت کہہ لیں یا اس کے اندر ایک حسن التقاضی تقاضی کہ لیں اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرنا کہتے ہیں اگر لینے والا کہ مجھے ملے تو تو جی اس کو نہیں اس کو چاہنا بھی نہیں چاہیے اس کو اور مطالبہ کہ اس نے کر دیا پھر تو صحیح خطرہ ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں صرف آ جائے انسان ہے نا اس کے دل میں آ جائے کہ اگر یہ کچھ زیادہ بھی دے دے تو بڑا اچھا ہو جائے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر وہ اس نے کسی بھی شکل میں حال سے یا قال سے ایسی صورت بنائی کہ جس میں اس کو اضافے پر ایک صورت اور بھی ہوتی ہے بڑی باریک سی کہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دے تو لاکھ ہی دے دیں واپس کیونکہ ہمارے طے کا کام تو ہم کرتے نہیں ہیں اور باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیسے کتنے زیادہ یہ ہو گئے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے میرے حالات کتنے خراب ہیں اور یہ بھی پتہ ہے فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے تو اب یہ جب اس نے اس کو بتایا تو وہ مجبور ہو گیا کہ اب یہ تو اس میں پیغام پوشیدہ ہے کہ کچھ اضافی بھی دیں اوپر سے بھی دیں اور وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے سے مجبور ہو کر دینے پر مجبور ہو جائے وہ دینے والا یہ سود ہو کر <تصفح> <تصفح> <تصفح> اچھا ایکشن پڑی تھی نفر اس میں تو نہیں ہے کہ اگر نقصان میں بھی شرکت ہو جائے تو کیا مطلب مطلب قرض کسی نے دیا ہے کسی نے اپنے کاروبار کیا کوئی فکس منافع نہیں تھا بلکہ شرح منافع بھی ہے اور نقصان بھی ہے کا جو بھی آپ اگر کا مزاربت میں سروس پرووائڈر کسی قسم کے نقصان کی ضمانت نہیں لے سکتا سروس پرووائڈر یہ نہیں کہہ سکتا نقصان میں شرکت نہیں کر سکتا سروس پرووائڈر کیپٹل پرووائڈر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر نقصان ہوا تو آدھا مجھ پر آدھا آپ پر نقصان کیپٹل پرووائڈر کا ہے سارا کے سارا مزاربت یہ مزاربت ہے جو آپ بتا رہے پیسے ایک بندے کے سروسز دوسرے بندے کی تو یہ وہ ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اچھا جی یہ ہو گیا کہ اب کیا ہے کہ کچھ شریعت کے عمومی احکامات ہیں اس حوالے سے کہ کیا وجہ ہے کیوں منع ہے ایک تو یہ قاعدہ ذابطہ ہے کہ انسان اس چیز کا منافع لے گا جس چیز کا رسک اٹھائے گا آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ سود پہ رقم دیتا ہے اس نے کیا رسک لیا اس کو تو لمسم کوئی رسک نہیں ہے نا چاہے معیشت نیچے جائے یا اوپر جائے چاہے وہ بندہ کمائے یا نہ کمائے چاہے اس بندے کو نقصان ہو یا نفع ہو اس کو تو کیا چاہیے اپنا سود چاہیے ہر صورت تو چونکہ یہ البتہ وہ جو ابھی بات یہ کر رہے ہیں مزاربت کی اس مزاربت میں اور اس میں آپ فرق بہت بنیادی فرق اگر سمجھ جائیں تو آپ کو سود کے حوالے سے پورا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا کہ مزاربت میں کیپٹل پرووائڈر سارے نقصانات کا رسک اٹھاتا ہے آپ نے مجھے ایک لاکھ روپے دیا مزاربت پر اور واقعی حقیقی نقصان ہو گیا بزنس میں میری کوئی اس میں نگلیجنس نہیں ہے کوئی مسکنڈکٹ نہیں ہے کوئی بریچ آف دا ٹرمز نہیں ہے حقیقی نقصان ہو گیا میں آپ کو جا کر کہتا ہوں صاحب نقصان ہو گیا آپ مجھے تو نہیں کہہ سکتے کیوں ہو گیا میں لاکھ روپے دیا تھا اس پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پندرہ بیس پچیس فیصد منافع کی توقع اور امید ہے نہیں ہوا منافع آپ کا ایک لاکھ روپے واپس آپ چون چرا نہیں کر سکتے بلکہ میں نے کہا کہ جی نقصان بہت بڑا ہو گیا ہے کیپیٹل سے بھی پچیس ہزار کم ہو گئے پچہتر ہزار واپس لے لیں تو بھی آپ چون نہیں کر سکتے یہ آپ کر سکتے کہ آپ یہ سابت کر دیں کہ نقصان میں میری کوئی بدیاں شامل ہے یا میری غفلت شامل ہے اگر یہ آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ نقصان حقیقی نقصان نہیں ہے تمہاری نالائکی کا نقصان ہے تو یہ نقصان میرے اوپر آئے گا یہ مقدمات قاضی اس کا فیصلہ اس لیے یعنی ایک مزارب اور رب المال میں اگر جھگڑا قاضی کے پاس آئے گا تو یہ جھگڑا آ سکتا. کہ رب المال کہتا ہے کہ اس کی غفلت ہے اس نے نالائکی کا کے کام کیے اور اس نے بالکل جو مارکیٹ نارمس تھیں اس کو پامال کیا اس نے مثلاً Uh, ایک ایسی چیز میں میرے پیسے انویسٹ کیے کہ پوری دنیا اس سے پیسہ نکال رہی تھی اور اس کا نقصان اتنا ظاہر و باہر تھا کہ ہر ایک کو پتا تھا کہ نقصان یہ کرنے والی ہے اس نے میرا پیسہ سمجھ کے ٹھوک دیا اس میں اور کوئی پوری آپ کاجی سے کہے گا کہ آپ اس پورے بازار میں پتہ کر لیں کہ یہ انویسٹمنٹ کوئی کر رہا ہے کوئی کوئی بھی تاجر اس کی حمایت کرے گا کہ تو کہا جائے گا کہ یہ اس, اس کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ اس نے اس مال کو اپنا وہ مالے مفت سمجھا اور اسے ایسے لگا دیا اور اس کا نقصان ہوا تو اس پہ اس کو اس پر خرا... وہ آ سکتا ہے زمانہ آ سکتا ہے. اب یہ اتنا بڑا رسک اٹھاتا ہے مزارب یہ رب المال لیکن سود میں کیا ہوتا ہے تو اس کا کو تو کوئی قرض نہیں گوزو آہ. اگر تو دونوں صورتیں ہوتی ہیں اگر وہ کسی متعین کاروبار کے لیے کہے گا تو تو اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا اگر پھر اسے یعنی نقصان کیا تو اس کا ایک بندے سے اس نے کہا, کہا میں آپ کے لیے کاروں کا بزنس کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بھیڑیں خرید لیں تو وہ اس کے نقصان کا وہ نہیں ہوگا البتہ اگر وہ لم دیتا ہے یہ تو میں کاروبار کروں گا جو بھی کروں گا جو نفع آئے گا اس میں اتنا آپ کا ہوگا اتنا میرا ہوگا تو اس میں بتانا ضروری نہیں <تصفح> جی کیا کہا <تصفح> کوئی بھی جائز کاروبار کر سکتا ہے لیکن کاروبار ضرور کرے گا اگر پیسے ایسے ہی رکھے رہے تو نفع نہیں دے سکتا اور کاروبار کرنے کے بعد حقیقی نفع کا تناسب صرف تقسیم ہوگا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم جو نفع جو ایکسپیکٹڈ پرافٹ ہوتا ہے کیونکہ پرافٹ تو کوئی یقینی طور پر نہیں بتا سکتا عام طور پر چاہے پتہ بھی ہو مزاربت میں بعض اوقات پروفٹ پتہ بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پر مثلا آپ سے میں نے ایک کروڑ روپے لیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کا پرافٹ ہم شیئر کریں گے آپس میں اور یقینی طور پر مجھے پتہ ہے کہ میری ایک بندے سے بات بھی ہو چکی ہے ڈیل ہو چکی ہے کہ ایک کروڑ روپے کا میں ایک مکان خریدوں گا اور اس مکان کا کرایہ ہوگا پچیس ہزار روپے تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم پروفٹ ففٹی ففٹی پر لیکن فرض کیجئے کہ ابھی ساڑھے بارہ ہزار میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس میں خرچ نہیں کہ لیکن اگر فرض کیجیے کرایہ دار نے کرایہ دینے سے انکار کر دی جس کی بنیاد پر یہ امکان ہے یا نہیں اس کو اور کوئی اس کی وہ بھی نہ ہو میری کوئی نلائکی بھی اس میں نہ ہو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مکان کے اوپر کوئی آفت آ گئی ایسی آفت آ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ مکان جو ہے وہ کرایہ نے چھوڑ دیا خالی کر دیا ان سارے امکانات کو میں رب المال کے لیے انشور نہیں کر سکتا کہ جی آپ کو پھر بھی ملے گا چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے یہی یہ کہیں گے حقیقی جو ایکچول پروفٹ جو ہوگا جو آئے گا یا آ رہا ہے اس وہی تقسیم ہوگا مظارب رب البال کے درمیان اب ایک یہ تصور ہے اور ایک اس کے بالمقابل ایک سودی تصور ہے دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق کہ اس کے اندر تو کوئی اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ طے شدہ ہے جو اس نے لم سم اماؤنٹ ہے جو اس نے ہر صورت میں دینی ہے چاہے پیسے پڑے رہیں چاہے کاروبار میں لگیں چاہے کاروبار نقصان کرے چاہے نفع کرے چاہے کاروبار حلال ہو چاہے کاروبار حرام ہو ہر صورت میں اس کو ایک رقم ہے جو اس نے دوسری طرف سے ادا کرنی ہے ویسے ہمارا وقت پورا ہو گیا میں اس کو کوشش کرتا ہوں تھوڑا وہ کر لیں تو ایک تو یہ بتایا میں نے کہ رسک اٹھائے گا اور رسک جب وہ لے گا تو اس رسک کی وجہ سے گویا اس کا استحقاق پیدا ہوا پروفٹ پر یعنی پہلے نقصان کا کا, کا حوصلہ اور کلیجہ پیدا کرے گا پھر نفے کا مستحق ہوگا یہ ہے اسلامی طرز کی روح اور سودی طرز کی روح کیا ہے کہ پہلے منافع انشور کرے گا اور منافع یقینی کرے گا اور طے کرے گا اور پھر انویسٹ کرے گا دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے دونوں دونوں نفسیات میں دونوں معاہدوں میں دونوں شکلوں میں کہ وہاں پہلے نفع ہے اور نقصان کے تمام امکانات اور نقصان کے تمام تر اس کے خسارے کے تمام تر نقصانات ایک فریق کے اوپر ہیں اور نفع کی اور یقین کی اور اس کے اندر زیادتی کی تمام تر فوائد جو ہیں وہ دوسرے فریق کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ غیر منصفانہ ہے اس میں انصاف نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے تو جب اس پورے غیر غیر منصفانہ بات پر ایک پوری معیشت کی بنیاد رکھ دی جائے گی تو اس سے کیسے خیر برآمد ہو سکتی ہے اس سے کیسے عام بندے کو اسے فائدہ ہو سکتا ہے اچھا جی یہ ہو گیا اور تو قرآن نے کہا ہے کہ ربا کی کو بالکل ختم اور ٹریڈنگ کی حوصلہ افزائی کی ہے اچھا جی اور ربا کہیں یا اس کو آپ یہاں یہ لوگ جو میں انٹرسٹ اور یوزری میں ایک فرق کرتے ہیں وہ میں اس کی تفصیل نہیں ڈالی لیکن وہ وہ دونوں بہرحال ایک ہی طرح ایک ہی اور الفاظ کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو پاکستان میں مارک uh, اپ نام دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ وہ بارے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ سود نہیں لیا دیا جا سکتا اور حکومت اس زمانے میں سیونٹی تھری کے اندر کہا گیا تھا کہ حکومتیں جلد از جلد سود کو ایلیمنیٹ کریں گی تو چونکہ یہ لوگ کر نہیں سکے تو ان کا چلو کم سے کم نام تو بدل دیں اس کا تاکہ اگر فرض کریں کل کل کوئی کوئی عدالت بھی پوچھ سکتی ہے کہ آپ لوگ کیسے سود لے رہے ہیں جب دستور میں لکھا ہے کہ سود نہیں تو کیا ہم سود تو نہیں لے رہے ہم تو مارک اپ لے رہے تو اس لیے ان کے نام شام اس کے بدل دیے گئے ویسے وہ آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے پوچھ لوگ جن جاول صاحب مرحوم کے زبانے میں وہ پی ایل ایس کا جو تصور پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹس جو آئے تھے تو وہ اسی بنیاد پر آئے تھے کہ جی ہم لوگ اس دستوری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں کہ سود ختم ہو جائے اور پروفٹ اینڈ لاس چونکہ شریعت میں اس کی ایک شیئرنگ کا ایک خاص تصور ہے تو ہم سود نہیں دے رہے پرافٹ لاس میں شریک کر رہے ہیں وہ ایک بڑا مطلب ایک صرف زبانی جمع خرچ ثابت ہوا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کسی بھی اس میں اچھا جی کچھ چیزیں زیادہ ہیں اس میں اور وہ ختم ہو گیا اس کا جی جی صرف میں نے کل جسے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ سونا چاندی اور کیش جو ہے یہ اس, اس کا تبادلہ باہم اس کی خرید و فروخت یہ صرف کہلاتی ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں آپ لوگ جو لوگ عمر حج کے لیے جاتے ہیں منی ایکسچینجر کی دکان کے باہر صراف لکھا ہوتا اگر آپ نے دیکھا صراف اور اس میں اگر جنس بدل دی جائے جنس سے مراد یہ ہے کہ سونا چاندی کے عوض میں ہو جائے یا چاندی پیسوں کے عوض میں ہو جائے یا سونا پیسوں کے عوض میں ہو جائے یا ایک کرنسی دوسری کرنسی کے عوض میں ہو جائے ڈالر روپے کے عوض میں ہو جائے تو اس میں اون اونچ نیچ میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی آپ نے ایک ڈالر دے کر ڈیڑھ سو روپے لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مقدار میں تو فرق ہے لیکن جنس ایک ہے یا جنس الگ الگ ہے تو جینس الگ الگ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے چار تولے سونا دے کر پانچ تولے چاندی لے لی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر جنس ایک ہو تو پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے آپ پانچ تولے سونا دے کر چھ تولے سونا نہیں لے سکتے اور جی اس میں کوالٹی کا اعتبار نہیں ہوتا اسی طرح وہی فرق سسود ہے اسی طرح ایک چیز ہوتی تھی میں زمانے میں لاہور میں طالب علمی کرتا تھا ایک مختصر سی میں نے چند دن کی طالب علمی کی تھی لاہور میں تو ہم ایک میں جامع مدنیہ قدیم سے چونکہ وہ ہمارا میری بڑی امشیرہ کا گھر تھا وہاں تو وہاں سے میں جاتا تھا جامع محمدیہ میں نے تین چار دن سبق پڑھا حضرت مفتی محمد حسن صاحب دمرکات سے کافی ایک کتابیں ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے ناف کے کتاب ہے تو اس کی القلیمت و لفظن وزعا. یہ میں نے پڑھا حضرت سے یہ جو اس کتاب کی ابتدا ہے وہ تین چار دن اس کے بعد پھر میں چھٹیوں میں آیا تھا میں چلا گیا تو ہم ایک ویگن میں جایا کرتے تھے ویگنوں میں بیچ میں سفر آیا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ کنڈکٹروں کے پاس سکوں کی ایک اس طرح ہوتا تھا سکے اور وہ ایک پلاسٹک میں بندے پہ ہوتے تھے وہ کنڈکٹر نوٹ پکڑاتا تھا اور وہ اس چوک کے اوپر وہ سکوں والے لوگ ہوتے پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھی بھی بھی ہوتا ہے لاہور میں اچھا ہاں اس ہر دل دل ہر زمانے میں مان وہ نو روپے دس روپے دیتے تھا دس کا نوٹ اور جو وہ نو ایک ایک روپے کے نو سکے ایک ایک چھوٹے سے پولیتھین میں اس نے بند کیے ہوئے ہوتے تھے وہ چلتے چلتے گاڑیوں میں ویگنوں میں کنڈکٹروں کو پکڑایا گیا اسی طرح نئے نوٹوں کا جو ہاروں کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گڈیاں خرید کر لاتے ہیں اپنی فیس ویلیو سے زیادہ پر ایک لاکھ کی گڈی ہے تو ان کو میرے ایک لاکھ تین چار پانچ ہزار روپے کے اوپر دے تو بارہ چونکہ جنس ایک ہے اس لیے اضافہ حرام ہے سود ہے تو چاہے وہ کیش ہو چاہے وہ سونا ہو چاہے چاندی سونا سونا ہو جی ہاں اس میں ایک دوسرے کو الگ الگ یعنی اگر آپ چار تولے سونا اور ایک دس ہزار روپئے اور پھر وہ لے لیے وہاں سے پانچ تولے سونا پھر ٹھیک ہے اس طرح چار تولے کے مقابلے میں ہو جائے گا اور یہ دس ہزار روپئے ایک تولے کے مقابلے میں ہو جائے گا پھر بھی نہیں جی سونا جب ہوگا نا تو اس کی کھوٹ کا اعتبار کیرٹس کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی حدیس کا حضرت عمر فاروق کا کال جو ہے کہ مجھے ابھی بھی کی کلیئر نہیں ہے وہ یہ بناتے تھے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اگر نبی علیہ وسلم کے صحابی ان کو میرے متعلق اتنی کلیرٹی نہیں تھی تو آج کل کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے کلیرٹی سے دیکھیں جو یہ جو بات ہے نا جو قول منصوب ہے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ چیزوں کا ذکر فرمایا تھا اور چھ چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کے بدلے میں اور یہ اس کے بدلے میں اور یہ اس کے بدلے میں معروف حدیث الحنطہ بالحنطہ تو ان کا مطلب یہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن کا کہ یہ اتنی سخت بات آپ صلی السلام نے اشاد فرمائی ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں کہتے کہ ہم اس پر ایک ایک چیز پر آپ کی صراحت لے لیں یعنی اس سے تو سمجھ میں آ تھی کہ یہ چند چیزیں بطوریں یہ ایسے ہے کہ جیسے میں اس کی مثال ہی دوں گا جیسے کوئی کہے کہ اس سارے ہال کے سر اڑا دو تو آپ کہیں گے کہ جی بات تو سمجھ بھی آ گئی ہے لیکن اتنی سخت بات ہے کہ اگر ایک ایک کا نام بتا کر بتا دیا جائے تو ذرا مزید آسانی ہو جائے گی کہ ایسا نہ ہو ایک بے گناہ بھی بیچ میں چلا جائے کہ کسی کسی اعتبار سے تو یہ تو وہ جس طرح ایک بندہ اپنے غائد تقویٰ کی وجہ سے ڈرتا ہو کہ جن چیزوں کو ہم یہ تو ہم سمجھ گئے کہ سودی چیزیں کون کون سی ہیں ایسا نہ ہو جن کو ہم غیر سودی سمجھ رہے ہیں وہ بھی کہیں سود میں نہ آتی ہیں. تو یہ تو اور بھی سخت بات ہے جس کو انہوں نے دوسری طرف والی بات سمجھا ان کا اشکال یہ نہیں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ہم کسی ہمیں یہ نہ پتہ چل سکے سودی چیزوں کے بارے میں ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جن پر سود ہوتا ہے وہ تو سمجھ آ ہی گئی ہیں لیکن یہ وعید اتنی سخت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جن چیزوں میں سمجھتے ہیں کہ اس میں سود نہیں ہوتا ایسا نہ اس میں بھی ہوتا ہو جی اگر وہ مجبور ایسا ہو جیسے کہ جس میں انسان کے لیے خنزیر حلال ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اگر پانی کی بجائے خدا نخواستہ اتنی موت آ رہی ہے تو اس کے لیے پیشاب حلال ہو جاتا ہے تو پھر تو سود بھی اس کے لیے اس پہ گناہ ختم ہو جائے گا اس طرح کی مجبوری ہے استرار اس نوعیت کا اس نوعیت کا نہیں ہے استرار یہ ہے کہ میرے پاس 2014 چودہ ماڈل ہی گاڑی اور میں دو اٹھارہ کی لینا چاہ رہا ہوں اتنی بڑی مجبوری ہے میری تو اس کے لیے جو ہے اس کے سود جائز قرار دے دیا جائے اس پر کیا کہ بالکل واضح سی بات ہے اس پہ کیا کیا کمنٹ ہے چونکہ وہ بھی سارے ہنسوں کا کھیل ہے اسی میں وہی سسٹم ہے بس یہ ذرا سا تھوڑا سپیسیفائیڈ ہے اصل میں اس کی نوعیت یہ مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے عام طور پر لوگ میں سے پورے آہ کسی آہ یہ آہ اس کو ذرا متعین کر کے پوچھا جائے کہ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے تو وہ اگر کسی قسم کے بھی اس لین میں اور اس کی لکھت پڑھت میں اور اس کے حساب کتاب میں اس کا کام نہ آتا تو اس کے لجواز کی گنجائش دیکھیں <میق> جو قسطوں میں ہے نا معاملہ قسطوں میں جو معاملہ ایک بینکوں میں ہوتا ہے جو آپ یہ لوگ گاڑیاں واڑیاں دیتے ہیں گھر دیتے ہیں اور ایک یہ بازاروں میں ہوتا ہے جو موٹر سائیکلیں اور فریجیں دیتے ہیں لوگ دونوں کی نوعیت مختلف ہے قسطوں میں اگر جب آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ جو چیز دی گئی ہے یہ ملکیتن بیچ دی گئی ہے یا اس کا کرایہ وصول کرنا ہے بینک بیچتے نہیں ہیں اس لیے نہیں بیچتے اسلامی بینکوں کی بات کر رہا ہوں دوسروں کا بھی معاملہ دوسرے کو کمرشل بینکوں کے نہ بیچنے کی اور وجہ اور اسلامی بینکوں کے نہ بیچنے کی اور وجہ ہے ایک تو نہ بیچنے کی وجہ ٹیکسیز ہے کہ سیل ٹیکس جو ہے نا وہ سیلس ٹیکس ہے اگر بیچ دی کافی بڑی مقدار ہوتی ہے آج جو کی اس لیے وہ رینٹ پر دینے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ رینٹ پر ٹیکس نہیں آتا اس طرح کا اسلامی بینک اس لیے نہیں بیچتے کہ بیچنے کے وقت آپ کے لیے قیمت کو لم سم متعین کرنا ضروری ہوتا اور مالیاتی بازاروں میں کسی لمبی فائنینسنگ میں آج کے ریٹ کے اوپر تعین جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتی کسی ایک فریق کے لیے بہت زیادہ مطلب فائنینشیل پیریڈ جو ہے وہ ہے بیس سال کا گھر کی بات کر رہا ہوں ریٹ آپ آج کا لگا رہے ہیں تو یہ ریٹ کسی ایک فریق کے حق میں بیس سال کے بعد جب جا کر یہ پورا اپنے اختتام کو پہنچے گا کسی ایک فریق کے حق میں یہ بڑا بھیانک قسم کا فرق اس میں نمودار ہوگا اس لیے وہ اس کو ایک ایسی شکل چاہتے ہیں کہ جس میں وہ ملٹیپل کانٹریکٹس کر سکے اور اس ملٹیپل کانٹریکٹس کو جب بھی کریں تو اس وقت کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کر لیں اس لیے وہ کرائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ جی ایک ایک سال کے کرایے کرتے رہیں گے تو اس میں وہ قیمتوں اس کے میں وہ قسطوں کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اور جو ڈیزائرڈ اماؤنٹ ہے وہ ساری کی ساری وصول کر سکتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے بغیر کسی شری مسئلے کے اور پھر آخر میں صرف ایک مسئلہ ان کے لیے رہ جاتا ہے کہ اب اونر شپ ٹرانسفر کرنی جب آپ نے وہ ساری ڈیزائرڈ اماؤنٹ وصول کر لی تو کرائے کے ذریعے تو اونر شپ جاتی نہیں ہے چاہے ساری عمر پانچ سو سال کرایہ دیتے رہیں تو ایسے آپ کو ملکیت تو نہیں ملتی ملکیت کی ٹرانسفر دو دو صورتوں میں ہی ہو سکتی ہے کہ یا سیل کرنی پڑے گی یا گفٹ کرنا پڑے گا تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں ٹھیک سیل میں تو یہ مثلا یہ گلاس ہے اگر یہ مارکیٹ میں ہزار روپے کا ہے اور میں آپ سے آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک روپے کا دینے کو تیار ہوں تو شریک کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تو وہ پھر یہ آخر میں ایک پرائس پر اس چیز کو دیتے یہ ہوتا ہے بینکوں کے اندر جو کرایہ داری مارکیٹ میں جو ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پر بیچ دیتے ہیں کرایہ پر نہیں ہوتا موٹر سائیکل آپ کو بیچ دی پچاس ہزار کی موٹر سائیکل آپ کو اسی ہزار روپئے کی بیچ دی اور ان اسی ہزار روپئے کو دو سال کی قسطوں میں تقسیم کر دیا اس میں اضافہ کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا کسی ڈیفالٹ کی صورت میں اضافہ نہیں ہو سکتا کوئی پینلٹی نہیں ہو سکتی نہیں دے سکتے جائز نہیں پچاس ہزار کی چیز آپ اسی ہزار کی بیچ سکتے حرج نہیں لیکن یہ ایک چیز کی دو پیشکشیں ہو سکتی ہیں ایک چیز کی دس پیشکشیں ہو سکتی ہیں لیکن جب کانٹریکٹ ہو رہا ہوگا اب اب سیل کانٹریکٹ ہو رہا ہے اس ٹائم میں چیز اور قیمت دونوں کا لم سم کلیئر کٹ بازیں ہونا ضروری ہے اب اس میں کسی قسم کی بھی فلکچویشن یا ایمبگوٹی جائز نہیں ہے <تصفح> پیسوں کا بس میں نے آپ سے کہا دیکھیں پیشکش میری پیشکش اس کو پیشکش کہہ لیں میں نے کہا یہ لیپ ٹاپ ہے اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے ابھی ابھی جیب سے نکال کے تو ایک لاکھ روپے کا اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے جنوری میں تو ایک لاکھ دس ہزار روپے کا اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے فروری میں تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا ہے اگر آپ نے پیسے دینے ہیں مجھے اگلے دسمبر میں تو ڈیڑھ لاکھ روپئے کا ہے اب یہ میں نے آپ کو چھ سات قسم کی آفرز کر دی ان میں سے ایٹ دی ٹائم آف کانٹریکٹ کسی ایک کو متعین کرنا ہوگا آپ نے کہا جی ٹھیک ہے جی طے ہو گیا یہ ایک پچاس والی آفر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اب ایک پچاس لاک ہو گیا ایک پچاس لاک ہو گیا اب یہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناجائز اب اگر آپ اس میں لے اب یہ جو میں نے بتایا لاک کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ لاک ہو گیا یہ لاک ہو گیا یہ آپ کی آفر آپ نے لاک کر دی اس کی اس پر ایکسیپٹ کر کے آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے جی یہ والی اب یہ آپ اگر لیٹ کر جاتے تو اگر آپ نے بالکل بامر مجبوری لیٹ ہوئے ہیں تو آپ پر گناہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ جان بوجھ کر لے تو لال کر رہے ہیں تو وعدہ خلافی کے گناہ آپ کو ہوگا لیکن وہ آپ سے کچھ لے نہیں سکتا اس پہ اضافی یہ رسک اس کو اٹھانا ہوگا سے بینک صرف یہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک, ایک ایک بینچ مارک ہے جس کے ذریعے سے میں اس کو مثال آپ کو اس سے دیتا ہوں یہ موبائل ہے میں نے بیچنا ہے آپ کو کاسٹ ایک لاکھ ہے پروفٹ کا ایشو ہے کہ کیا پروفٹ رکھا جائے بیٹھا ہوا میں فائنینشیل مارکیٹ میں جو فائنینشیل ٹرینڈ ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا ورنہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز اور ہیں دائیں بائیں تو میں کہتا ہوں پتہ کرو یار کیا ہے فائنینشیل اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے کا کہہ دیں جی پندرہ چل رہا ہے تو میں اس کا مطلب پندرہ تو کیش کا ریٹ چل رہا ہے اس میں تو مجھے پا, وہ یعنی کہیں یعنی, یعنی پہ تو میں کہتا ہوں میں آپ کو کائبور پلس 2, یعنی 17%. تو 17 کے مطلب سترہ ہزار تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ میں نے ایک لاکھ کا موبائل آپ کو سترہ میں دے لاکھ میں تو, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں نہیں کوئی سے اس سے اس سے صرف ایک اپنے پروفٹ کا ایک آئیڈیا لیا جاتا ہے اور پھر میں نے آپ کو ایک سترہ میں بیچ دیا اور میں نے کہا کہ آپ نے پیسے دینے ہیں ایک سال میں وہ کائبور پلس ٹو لکھ دیا نا کاغذات میں سیونٹین ہو گیا پیسے آپ نے ایک سال میں دینے ہیں اب چاہے کائبور آسمان پر چلا جائے یا زمین پر آ جائے اس کانٹریکٹ کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا یہ لاک رہے گا اپنی جگہ حالانکہ حالانکہ وہاں پر کائبور پندرہ کی بجائے بارہ ہو گیا تو ٹویلو پلس ٹو فورٹین نہیں آئے گا یہاں اور نہ وہ انیس ہو گیا تو انیس پلس ٹو ون بھی نہیں آئے گا وہ اس پر سیونٹین پہ لاک ہو گیا جی جی جناب راؤ صاحب جی فرمائیے دو ہزار بارہ ہزار دو ہزار نہیں اگر دیکھے وہ یہ طے کہ یہ ایک لاکھ روپے آپ کا قرضہ ہے جو آپ نے ہمیں ایک لاکھ واپس کرنا ہے باقی یہاں پر آنے میں یا آپ کے پاس یہ کام کرنے میں یہ کام کرنے میں یہ کام کرنے میں کاموں کی متعین ایک چیزیں ہو گے یہ خرچہ جو ہے یہ آپ دیں گے ہمیں اپنا ہمارا اس چیز کا خرچہ یہ اس اس اس سروس کا یہ خرچہ ہے اور وہ حقیقی خرچہ ہو جی اسے آس پاس ہو تو یہ سود نہیں کہلائے گا اور جب وہ اس کو اگر البتہ یہ ہے کہ سود کو جس نے جو فائدے اگر کوئی پہنچاتے ہیں اور تو وہ تو دینے والا سود دینے والا ایک فائدہ پہنچا رہا ہے نا اس قرض دینے والا کہ آپ کو آ, آپ غریب ہیں جو کہ قرضہ غریب بندہ لیتا ہے تو آپ کا فری علاج بھی کرا دیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں نہیں آتا وہ تو اس کے لیے ہے جس سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ کوئی آ, اس سے جو ہے وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے یہ نہیں کہا کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اس کو مزید کوئی اور فائدہ کبھی بھی نہ پہنچاؤں کیونکہ ایک قرضہ ہو چکا ہے اور کوئی بھلا ایک نیکی کر لی دوسری نہیں کرنی اس کے ساتھ ایک ایک اے اے اے وقت میں ایک نیکی ہاں ہاں سروس چارجز لیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے اے ٹی ایم کارڈس پر آپ اے ٹی ایم پر جاتے ہیں اور آپ ایک وہ لیتے ہیں اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی پیسے پندرہ روپے آپ پر اضافی آتے ہیں کسی اور اے ایم کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہ سروس چارجز ہیں کہ جی ہم نے یہ مشین لگائی ہوئی ہے اے سی لگایا ہوا ہے گارڈ بٹھایا ہوا ہے پیسے لا ہماری گاڑی آئی تھی پیسے لا کر یہاں رکھے تھے ہمارے بندوں کا ٹائم لگا ہے میزان کا اے ٹی ایم آپ بینک اسلامی میں نہیں استعمال کر سکتے ہیں روپئے اس پہ اضافی دینے پڑ سروس چارجز واقعی سروس چارجز ہوں تو وہ الگ سے قرض کے علاوہ کسی بندے کے لیے وہ لیے اس کی مثال ایک اور میں کہتا ہوں کہ مجھے اسلام آباد میں آپ سے ایک لاکھ روپے چاہیے آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک لاکھ روپے پر تو کچھ لیتا لیکن میرا بندہ جو لاہور سے آئے گا اور اسلام آباد پہنچے گا اور آپ کو ایک لاکھ روپے دے گا تو وہ اس گاڑی میں آئے گا اور یہ اس کے ٹیکسی کرے گا یہ پیسے آپ دیں گے تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرض نہیں یہ اس کا اضافہ نہیں سمجھا جی ہاں لیکن وہ جو ہے اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا پڑھاتا ہے یہ حساب کتاب اس نیت سے جس آج کل کوئی اکنامکس یا فائنینس پڑھتے ہیں کہ اس نظام کو سمجھا جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں کیونکہ سمجھ کر ہی اس کا رد ہو سکتا ہے تو آج کل لوگ پڑھتے ہیں ہم لوگ جو ہمارے بہت سارے علماء لما ایم بی اے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ وہ پڑھتے ہیں تاکہ ان پتہ چلے گا وہ سسٹم کیا ہے